نور اللہ رسول بے مثال بی بی آمینا کے لال جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درد سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے گا صاف یوم القیامہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و السلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ سلسلہ ابھی جاری ہے لبائی یعنی میں حاضر ہوں ہمارے پیارے پیارے نگرانے شورہ اس لسے میں تشریف لاتے ہیں اور مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں سلسلے کا ایک موضوع بھی ہوتا ہے جو معمول آج بھی انشاءاللہ ایک موضوع ہوگا اس پر نگانے شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر مراحل یہ بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے آج ہم نے ایک نئے مرحلے کی سلسلے کے اندر ابتراقی ہے تو ایک شیر ہوگا اور اس کی تشریح ہوگی نگانے شورا سے ہم ایک شیر پوچھیں گے وہ شعر کسی کا بھی ہو سکتا ہے آل حضرت کا بھی ہو سکتا ہے امیر اہلسنت کا بھی ہو سکتا ہے امام اہلسنت کے خلافہ کا بھی ہو سکتا ہے تو نگران شورا کو اس کی تشریح بتانی ہوگی یہ آج ایک نیا مرحلہ ہمارے سلسلے کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ نگران شورا سے ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ سوال کرنے ہیں اور پھر شیخت امیر اسنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی کچھ سوالات میرے ذہن کے اندر ہیں یہ بھی ہم نگران شعرا سے کریں گے اور اس پر بھی مدنی پھول حاصل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی فورم اوپن ہے آپ کال کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اور فیڈ بیک ایٹ مدنی وی پر اگر آپ میل کر کے اپنا مدعا اپنے ویوز اپنے تاثرات یا اپنا معاف زمین بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اوپن فورم ہے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ٹی وی پر میل کر کے بھی آپ اپنی سجیشن اور آرا کا اظہار کر سکتے ہیں سوال کرنے والے ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے لیے بھی اوپن فورم ہے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کولز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے جس طرح واٹس اپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے آپ شامل رہ سکتے ہیں ویسے ہی فیس بک مدنی چینل کا جو پیج ہے مدنی چینل لائیو اس پر بھی آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہم سلسلے میں ضرور شامل کریں گے آج کے سلسلے کا ایک سپیسیفک موضوع جس پر مدنی پھول لینے ہیں وہ کیا ہے بتا رہے ہیں ہمارے عبد الجدر مدنی چینل کے ناظرین ہر دفعہ جیسا کہ ہم ایک اچھوتا اور انوکھا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں اس دفعہ بھی موضوع یقینا انشاءاللہ العزیز عزیز انوکھا ہوگا اور وہ ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بیماریاں اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں ہم مختلف جہتوں سے اس موضوع کا جو ہے وہ تجزیہ کریں گے بیماری اپنے ساتھ غفلت بھی لے کر آتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار پرسی بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے اور ایسے ہی جب کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کو صبر کا موقع فراہم کرتی ہے اور وہ اس بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت لے سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے گناہ جو ہے وہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عموماً لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام جہتوں کا جہاں تک ہو سکے احاطہ کریں اور کچھ نہ کچھ گفتگو کریں آئیے چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید ہمیں کیا بتانا پسند فرمائیں گے جی دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے مہروز بھائی اورجد بھائی کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا جی اپس اینڈ ڈاؤن کبھی بلندی کبھی عروج کبھی زوال کبھی بلندی کبھی انحطاط کبھی خوشی کبھی غم کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی دن کبھی رات اور کبھی صحت اور کبھی بیماری جی یہ زندگی کا ایک حصہ ہے تلکل ایام ادا واحا بین اناس جی ایام بھی زندگی کے اندر مختلف تبدیل ہوتے رہتے ہیں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ خوشیوں کا مجدہ جاں فضا لے کر آتے ہیں جی اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ غم کی خبریں لے کر کے آتے ہیں زندگی کے اندر جب انسان نے وقت گزارنا ہے دنیا کے اندر جب انسان نے وقت گزارنا ہے تو کلیئر کٹ بات ہے کہ کبھی نہ کبھی بیمار بھی بندے کو ہونا پڑ ہی جاتا ہے کبھی بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے जी जी اور کبھی بیماری کو اوڑ بھی لیتا ہے دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں آج اگر ہم ہاں اپنے معاشرے میں غور کریں عبد بھائی تو واقعی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں آپ یقین مانیے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں ایک خبر بڑے تواتر کے ساتھ سن رہا ہوں کہ فلاں کو یہ فیور ہو گیا چکن گنیا ہو گیا فلاں کو یہ ہو گیا فلاں کو, کو یہ ہو گیا یہ بخار تو ابھی ایک ببا کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے یعنی ایک مسجد کے خادم صاحب کو پہلے ہوا اچھا موزن صاحب کو ہوا پھر خادم صاحب کو ہو گیا پھر کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کے گھر کے کسی فرد کو ہو گیا ایون کہ ہمارے مدنی شہل میں کام کرنے والے کچھ اس بھائی بھی اس بیماری کا شکار ہوئے تو اس پر جب ہماری سلسلے کی مجلس جو ہے وہ مشاورت کر رہی تھی موضوعات پر تو ہم نے یہ ذہن بنایا کہ کچھ اس پر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے دیکھیے بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی پتا نہیں کیا کر رہے ہیں فلاں کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں محلے والوں نے گرد پھیلایا ہوا ہے کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے مچھر پیدا ہو رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو اب اس سے چکن گنیا جو ہے وہ پھیل رہا ہے بندہ چار پہ پر آ گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے ایک یہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک تبصرہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے جو ہونا چاہیے جو بینیفیشل ہے اس سے شاید توجہ نہیں ہے آج ہماری نیت ہے کہ ہم نگرانی شورا سے بالخصوص اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ جو دوسری بات جو ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی وہ کیا ہے اور جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ شاء شورا سے ضرور مدنی پھول لیں گے اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ ہمارا سلسلہ اگر دل کے کانوں سے سنا جائے تو ان شاء یہ دل کے اندر ایک تمامیت بھی پیدا کرے گا ایک سکون کی کیفیت بھی پیدا کرے گا اور بیماری جب آ جائے تو اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس پر صبر کیسے کرنا ہے اس کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ یہ جاننے کا ذریعہ بنے گا نگانے شرح کے پور اور حکیمانہ مدنی پول ہم ضرور حاصل کریں گے یہاں حکیمانہ سے مراد میری وہ حکیم نہیں ہے جو دوائی وغیرہ دیتا ہے سے علاج کرتا ہے یہاں حکیمانہ جواب سے بھرپور بھرپور مراد ہے کہ وزڈ بھلے جواب جو ہے وہ نگرانی شرح جواب جواب جوابات ملیں گے جی اور ہم نے اپنے ذہن میں سلسلے کا ایک فارمیٹ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں ہمیں کہ طریقے سے لے کر چلیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے نگرانی شورہ آئیں گے اور ہو سکتا ہے آج نکرانے شورا کے ساتھ آپ کے لیے ایک اور بھی بڑا سرپرائز ہو جب نگرانی شعرا تشریف لائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سرپرائز بھی ساتھ ہی ہو جب آئے گا تو پھر ان آپ دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے وہ کیا ہے تو وہ تو جب آئیں گے آن اسکرین آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ یہاں میں تھوڑا سلمان میں اس چیز کو ڈسکرائب کر دوں کہ ہم بیماریوں کی بات کر رہے ہیں اور بڑھتی ہوئی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں آج جو یہ عنوان رکھا ہے اس کے تحت تو ہم یقینی طور پہ جسمانی بیماریوں کو لیں گے جی فزیکل جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں اس کو ہم لیں گے لیکن دین اسلام نے ایک اور طرح کی بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ ہے روحانی بیماریاں روحانی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں دنیا بھی یہ جو جسمانی بیماری یقیناً یہ بھی بال عموم خطرناک ہوا کرتی ہے پریشانی کا باعث ہوا کرتی ہے عبادت سے بھی بعض اوقات روکنے کا سبب بن جاتی ہے رکنے کا سبب بن جاتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے روحانی بیماری تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بھی مدنی پھول لیں گے جسمانی بیماری کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ بندے کا انتقال ہو جائے گا وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اس کی سانسیں رک جائیں گی لیکن روحانی بیماری کا جو بڑا نقصان ہے وہ ایمان کے خاتمے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے برے خاتمے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں اس سے رحمت طلب کرتے ہیں اور اس سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا کاملہ عطا فرما اور ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما لیکن یہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں سلمان بھائی یہ جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو احادیث طیبہ میں اس طرح کے جملے بھی آئے اس طریقے کی باتیں آئیں ان کی فضائل بیان ہوئے ہیں بلکہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں بڑی پیاری حکایت بیان کی ہے کہ دو عابد تھے جو عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی فرم برداری اختیار کیا کرتے تھے جب ان کی زندگی کا پچاسواں سال آیا تو ایک عابد ان میں سے بیمار ہو گیا جب وہ بیمار ہوا تنگی کا شکار ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں بیمار کیوں گا اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا تیری عبادت کی پھر بھی میں بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہوں اس میں کیا حکمت ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بتاؤ کہ اس سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت حاصل کی اور ہماری یہ عطا کردہ بیماری یہ تو ہم نے اس لیے دی کہ تمہیں ابراروں نیکیوں کے بھی نیکوں کے بھی بلند رتبے میں جگہ دینے کے لیے تمہیں یہ عطا کی گئی ہے تو واقعا پہلے کے لوگ تو مانگا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بیماری لے کچھ نہ کچھ پریشانی رہے اس کی دعا کرتے تھے اس لیے کہ یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں جسمانی یہ روحانی مدارس کے اضافے کا باعث بنتی ہیں لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بیماری کے حوالے سے مختلف فیسز کو بیان کرتی ہیں سلمان بھائی ایک تو یہ ہے کہ بندہ صحت مند ہے اور اس کو نعمت کرا دیا گیا حڈی حدیث پاک میں آیا کہ صحت مندری تندرستی ایک نیمت ہے اور بیمار ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو لیکن جب بیماری آ گئی جب بیماری آ گئی تو اب کیا کرنا ہے اب اس حالت میں بھی صبر و شکر ہی کا دامن تھامے رہنا ہے اللہ رب العزت کی حمد و سنا ہی کرنی ہے اس کا شکر بجا لانا ہے اور اس بیماری پر صبر کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں پھر اس بیماری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علاج بھی ہوتا ہے اور پرہیز بھی ہوتا ہے جسمانی بیماری میں علاج بھی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے کتنا کیا چیز ضروری ہے اور کس انداز سے کتنی مقدار میں ہونا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ ہم نگرانی شورا سے بھی پوچھیں گے اور سلمان بھائی اس کے یہ فیصد بھی بیان کر دوں میں کہ بیماری سے بچنے کی تدبیریں بھی دین اسلام نے ہمیں بتائیں جی. اس کے حفظان صحت کے اصول بھی بتائیں بیماری آ جائے تو کیا کرنا ہے بیماری کے دوران اور بیماری کے بعد کیا کرنا ہے خود بیمار ہو تو کیا کرنا ہے اور دوسرے بیمار ہوں تو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ ازل اس میں سلسلے میں شامل رہیں گے ضرور ان شاء یہاں مہروج بھائی جی آپ دیکھیں کہ بیمار تو بندہ ہو ہی جاتا ہے ٹھیک جی. ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں جی. اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو, کو اپنے بندے کو کوئی مقام دینے کا ارادہ فرماتا ہے جی. بندہ ساری زندگی نکیاں کرتا رہے صحیح. تو بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا صحیح. پھر, صحیح. پھر اس پر کوئی آزمائش آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے پھر جب وہ اس بیماری پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ صبر کی برکت سے انسان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے صح. صح. صح. صح. یہاں مجھے وہ بات یاد آئی حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں چپ رہے سینتا موتی ملسن جی. صبر کریں تاہیرے ہیرے جی. پاگلا وانگو رولا جی. پاویں جی. نہ جی. جی. جی. جی. موتی نہ ہیرے ٹھیک ہے تو یہ ایک پیغام بھی ہے شیر کے اندر بھی ہے ابھی سے بھی ہمیں بتا رہی ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک شعر نظہت القاری کے اندر حضرت شریف الق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شار بخاری آپ نقل فرماتے ہیں میں نے پڑھا تھا اب فرماتے ہیں کہ حضرت حضور فرماتے ہیں ان کا شعر ہے کہ چون درد بلا تست برجانم بادا کہ اگر یہ جو بیماری کی جو مجھے تکلیف مل رہی ہے جو ازیت ہو رہی ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری جان پر ہو رہی ہے تو پھر یہ ہوتی رہے یہ انداز ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی قضاء پر اس کے فیصلے پر گویا کہ راضی رہنا بھی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں یوں کہوں کہ خود بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ دو چار بندوں کو اور بھی بیمار کر دیتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیا فرمائیں گے آپ بالکل ایسا ہی ہے اور پھر جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والے جو ہے وہ بعض اس سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یہاں مشورہ ہے ان کے لیے جو مطلب اس بیمار کی دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دل بڑا رکھے اور اس کا دل چھوٹا نہ کریں اچھا بعض کا آدمی بیمار ہے آپ اس کو دیکھ کے او ہو ہو تم نے تو بچنا ہی نہیں اب وہ بیچارے کو بخار ہے جی ہاں وہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا تھا وہ بس اسی بیماری میں گزر گئے آپ اس کو اس کا دل بڑا کریں اس کی ہمت بدائیں اسے کہیں کہ انسان ہے اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں اور آپ انقریب جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے اچھا پھر جو بیمار کے ارد گرد ہیں یہ ان کے لیے موقع ہے کہ اس بیمار کو تلقین کریں کہ آپ اس بیماری سے پہلے اگر کسی نیگیٹو لائف اسٹائل میں تھے آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے آپ اسلام نے جو فرائض آپ پر فرائض واجبات آپ پر لاگو کیے ہیں اگر آپ ان کی بجاوری نہیں کرتے تھے تو اب آپ کے لیے موقع ہے آپ توبہ کیجئے اور آج سے ہی اور اسی وقت سے یہ نیت کیجئے کہ اگر نمازیں قضا تھی تو میں نمازیں ادا کروں گا اگر میں جو ہے وہ روزوں کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا تو مجھے وقت مل گیا ہے اب میں روزوں کے معاملے میں کوتاہی نہیں کروں گا اور اسی طریقے سے دیگر بہت سی عبادات ہیں اور فرائض ہیں اور واجبات ہیں تو یہ ہونا چاہیے بیمار کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا نقطۂ نظر اچھا خود بیمار جو ہے وہ سوچے کہ بیماری ہے یہ بیماری میرے آزاد کو اس نے سست کر دیا ہے اللہ اس بیماری نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلنے پھرنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے ये. اس بیماری نے میرے جیسے صحت مند اور تنون آدمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایسے ہی موت ہے جب موت آتی ہے جب انسان پر موت مسلط کر دی جاتی ہے تو اب وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے وہ معذر چاہتا ہوں. توبہ کرنا چاہے تو بعض اوقات اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی توبہ کا وقت نہیں ملتا تو یہ بیماری ہمیں موت کی بھی یاد دلاتی ہے یہ بیماری ہمیں غفلت سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہ بیماری ہمیں برائی کے رستے سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف لے کر جا سکتی ہے یہاں تو حال بے حال ہے ایک تو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں یہ تو جو ہیں سو ہیں ہی مچھر نگاہ شدہ کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ, اللہ بیماریاں تو جو ہیں وہ تو ہیں ہی, جیسے آپ بھی بیان فرما ہی رہے ہیں لیکن جو بات دیکھنے میں آئی ہے عبد بھائی وہ یہ ہے کہ جس طرح کی آپ تلقین فرما رہے نا یہ تلقین عمومی طور پر ہوتی رہی ہیں نگانے شدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تشریف لے آئے ہیں تو میں چاہوں گا اس پر نگانے شدہ مدنی پھول تا حضور بندہ بیمار ہے ہاسپٹل کے اندر داخل ہے آ, یہ میں جنرل سوال کر رہا ہوں پھر اس کے علاوہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس پر بھی ایک اسپیسیفک سوال میرے ذہن میں ہے وہ بھی میں کروں گا آپ سے انشاءاللہ لیکن ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی وہ یہ ہے کہ بندہ ہاسپٹل میں داخل ہے ہاسپٹلائز ہے اور ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ اب دن تھوڑے ہی ہیں اس کے لہذا اس کی آپ جو ہے وہ خدمت خاطر توازو جتنی آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں اب کیا ہوا اب لوگ جو ہیں وہ اس کو بہلانے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں یعنی وہ فلمیں دیکھ رہا ہے کینسر کا مریض کیا کر رہا ہے کینسر کا مریض جس کا ڈائگنوز اب آخری دن پورے کر رہا ہے اب وہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا گانے سن رہا ہے یا موبائل پر گیمیں کھیل رہا ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العلم و سلاۃ وسلم سیدین مسلیم ساتھ ساتھ نماز قزا کر رہا ہے نرسوں کے ساتھ بد کر رہا ہے یہ بھی گناہ مریض ہسپتالوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ماحول آج کے دور میں ہونا چاہیے آج کے دور میں کیا ہر دور میں ہونا چاہیے وہ ماحول کی دستیابی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ستشو ہے شروع سے اب تک کی ہماری تربیتی عجیب و غریب ہے آپ کی اس بات سے مجھے میرا ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا میری عمر اٹھارہ انیس سال کی شاید ہوگی شاید ہوگی تو میں ایکسرسائز کے لیے گھر کی سیری اتر رہا تھا تو زینے پر میرا پاؤں موڑ گیا اور وہ زبردست موچ آ گئی اور موچ آ گئی تو چند دنوں کے لیے بیڈ ریسٹ ہو گیا میرا ٹھیک ٹھاک موچ آ گئی تھی اب اس بیڈ ریسٹ کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں گھر میں پڑا رہا ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کی فلموں کی ویڈیو کیسٹ کی دکان تھی ان کو پتہ چلا کہ وہ عمران بیٹس پہ چلائی ہے تو انہوں نے تدھی اٹھا کر فلموں کی ویڈیو کیسٹ ہے وہ ویسی آر ہوا کرتا تھا ان دنوں اٹھا کر وہ بھیج دی کہ عمران کو بولنا کہ ابھی وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے فلمیں میں دیکھتا رہے اب مسئلہ یہ ماحول تو تھا ہی ہمارے پاس ہمارے گرد کو اس طرح کی مذہبی ماحول نہیں تھا میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں آپ نے جو سو ڈسکس کی نا میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا تو کیا فلم دیکھنے کو میں وہ برائی اتنی حد تک کی برائی بلکہ حقیقت تو کہ کیا عام فلمیں جو چلتی ہیں عام فلمیں دیکھنے کو کیا میں اس برائی اس کو برائی شمار کرتا تو وسیع تو الگ بات ہے کیا برائی شمار کرتا تھا کیا ڈرامے اور عام طور پر جو ٹی وی پر جو پروگرام آتے ہوں گے کیا وہ جس میں بے پردگی میوزک اس طرح کی چیزیں کیا وہ دیکھنے کو اس وقت میری نظر میں یہ ایسی برائی تھی کہ جس کی مذمت کی جائے یا کیا میرے پاس یہ معلومات تھی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ وقت ضائع کرنے والا وقت برباد کر دینے والا آخرت برباد کر دینے والا اپنی قبر و آخرت کو نقصان پہنچا دینے والا اگر میں اس وقت کو سوچتا ہوں جب میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں تھا میں اگر یہ جب سوچ رہا ہوں آپ کے سوال سے میں تھوڑا سا جو سمجھے کہ پیچھے جا رہا ہوں ماضی میں جا رہا ہوں تو اگر میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے یہ جواب واضح طور پر مل رہا ہے کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی معلومات ہی نہیں تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا یہ دنیا اور آخرت کو نقصان دے سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے یعنی سلمان بھائی جب ہم ایک مذہبی اور آشیقان رسول اور مدنی ماحول سے نکل کر بات کرتے نا تو بڑے موٹے موٹے بعض ایسے گنا ہیں جو کہ اب گنا کے کھاتے میں لیے گئے اس کے علاوہ بکیا کو مثال کے طور پر بدکاری شراب جوا ایک دو اور لے لیں آپ اس کے علاوہ کوئی مطلب اتنے اس کو سیریسلی نہیں کرتا دیگر گناہوں کو بدقسمتی کے ساتھ حالانکہ ارے ماشاءاللہ اللہ سات رضا کی آمد مروا بھی آ گیا ساتھ بھی آ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کتنے مریدین ہو ہوگا یہ بغداد میں تھوڑی دیر مریدین کتنی مطلب وہ نسلیں ہو گئی ہیں باپا کے باپا کے مرید ہوں نا کسی بھی نہ ہو جی جی میں بیٹھ نہیں کرتا نہ میں پیر ہوں جی جی میں وہی پوچھ مرید تو ہے نا ہوں کتنے باپا کا مرید ہو گیا میرے بچے باپا کے مرید ہو بچوں کے بچے باپا کے مرید ہو گئے اس وقت اس وقت منچ پہ جو ہے تین نسل امیر سنت کے مریدین کی موجود ہیں ایک ہی کرسی اس وقت مدنی چینل کے ناظر نگران شورا بھی موجود ہیں اور آج نگرانی شورا گئے صاحبزاد بغداد رضا بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوں گے کہ صاحبزادے نگرانی شورہ کے لیکن ٹیم کا حصہ ہیں یہ ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ہیں نواسے بھی ہیں نگرانی شورا کے اور پوتے بھی موجود ہیں تو یوں کر کے کہ کل ملا کے جو ہے تین نسلیں امیر اہل سنت کے غلاموں کی مریدوں کی یہاں منچ پہ شامل ہیں آج بغداد بھائی بھی ہیں اور بغداد بھائی کس حیثیت سے سوال کریں گے کیا کیا سوالات کریں گے دیکھتے ہیں بہت ایک دو سوال میں نے روک کے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو نگرانی شورا سے کرنے ہیں اور اس میں بغداد بھائی کے جو ہاشی ہوں گے وہ بڑے مفید ہوں گے پتا لکھیں گے گا اللہ خبر کبیرہ وہ بھی آ جائے گا بھی آ گیا اللہ نہ کرے کبھی کرسیوں کا جھگڑا ہوا ہمارے یہاں ہم سوچتے سوچنے میں آ رہے حبیب اللہ محمد تو بات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح برائیوں کو برائی نہیں سمجھا اب نرس کے ساتھ بے پردگی کو کیا ایک مریض بے پردگی سمجھ رہا ہے یا نرس جو بے پردہ رہنا جس کے لیے شرط ہے کہ نرس اپنی اس جو سروسز کہ اس میں اس کو اس بات کا کچھ احساس ہے کہ یہاں پر ایک مسلمان عورت کو شریعت کس طرح کے پردے کی اور نہ محرموں کے ساتھ معاملات کا حکم دیتی ہے کیا اس طرح کی کوئی چیزیں اس نرس کو پتا ہیں کیا اس ڈاکٹر کو پتا ہے کیا اس پروفیشنل کو پتا ہے جو اپنے ساتھ اس طرح کی مطلب کہ فیمل اسٹینٹ لے کر بیٹھے رہتے ہیں اگر یہ سچ دیکھا جائے یعنی میں نے مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا ہے اصل میں بات ہے نا اب تو پھنس گئے نا بیماری کی کیا کریں علاج تو کرانا ہے نہیں یہ الگ بات ہے اگر پھنس جانے کا بھی احساس ہے تو چلو ہم اسے بات کریں گے کہ وہ اس بات کا کیا احساس کرتا ہے کہ پھنس گئے مثال کا جب اگر مینٹلٹی ہے سوچ ہے اب امیر سنت کا آپریشن ہوا پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا یہ بھی سوال کرنا تھا میں نے اب یہ آپ خود ہی اٹھا امیر سنت کا جس سے آپریشن ہوا تو اب امل سنت کے آپریشن میں یہ بات تو ایز اے کنڈیشن تھی نا اور سرجن کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ اور میڈیکل کا جو باقاعدہ معاہدہ تھا باقاعدہ ایک کنڈیشن تھی اور ایک کنڈیشن سے برا دے کہ ایک ہم نے ایک چیز کو کوشش کی تھی انفیشائز کرنے کی کہ آپ یہاں پر کوئی فیملس نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر کو اور دیگر عملے کو کہ انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کروایا نا فیمل نہیں تھی ایون کہ مطلب کہ اگر ہم کوئی انجیکشن بھی لگانا ہے بلڈ ٹیسٹ بھی دینا ہے یا کوئی اس طرح کے ویزا ویزا پروسیس کے لیے اگر اپلائی کرنا ہوتا ہے تب بھی مطلب اوورسیز کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ امیلے سنت یہ مجھے الحمدللہ میرا بھی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی فیمیل ڈاکٹر یا کسی فیمیل اسٹینٹ نے یہ تو دعوت ہمارا بلڈ نکالا یہ کیوں ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ پھنس گئے پسے تو بندہ پھنسنے کا احساس ہوتا وہ ہو کہ اگلے کو اس بات کا پتا ہو کہ میں مطلب کہ یہ چیز غلط ہے اور اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح کر سکوں اور مجبور بھی ہو گیا ہے پھر وہاں شریعت اس کو کہاں کا اجازت دیتی ہے پھر تو الگ الگ ایشوز شروع ہوئی ہیں یہاں تو مریض کو کیا مریض کے جو اٹینڈنٹ ہیں یہ کیا کسی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اب حال میں مطلب کہ ہمارے یہ صدیق رضا کی جو ولادت ہوئی تو سدی رضا کی جو ولادت ہوئی تو ایک ماحول بن جاتا نا ہاسپٹل میں جی تو بغیر, بغیر بتائے بغیر بتائے مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ہاسپٹل کے اس روم کے مین انٹرنس پر اسٹاف کے کسی آدمی نے آ کر باقاعدہ لکھ کر لگا دیا کہ مردوں کا لاؤ مردوں کو الاؤ نہیں ہے ود اینی وہ ایک, ان, یہ ہے دعوت اسلامی کا مادری ماحول کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یار یہ مذہبی لوگ ہیں اس طرح کے ان, اور مذہب یہ سمجھا جا, وہ پڑھا لکھے ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ جن کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یار مذہبی اسلام و دین جو ہے نا وہ یہ بات بتاتا ہے اور یہ اسلام و دین کو چونکہ ما, اس قدر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ یہ اس پر عمل تو کریں گے ٹھیک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر مریض اپنے طور پر کوشش کرے تو اللہ کی رحمت سے اس کے لیے بچنے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اللہ کریم ان کے لیے صورتیں پیدا کروا سکتا ہے پھر جب اللہ نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے فیمیل کے لیے فیمیل اگر دستیاب نہیں, نہیں ہے یا میل کے لیے میل دستیاب نہیں ہے اور صرف فیمیل ہی ہے اور پھر وہاں پر علاج یا بیماری کی اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں تو ڈیفینیٹ اسلام میں بڑی گنجائش ہے اسلام میں بڑی لچک ہے اور اسلام اس جگہ پر جہاں جہاں اجازتیں دیتا ہے مگر وہ اجازتیں بھی مفتیان کرام اور علماء کرام دیں گے نہ کہ آپ اور جی میں خود اپنی خود ساختہ معلومات لے لیں انداز سے اجازت نکال اچھا میرا سوال پیچھے رہ گیا جی سوال یہ تھا آپ کا سوال پیچھے رہ جائے اللہ جی کا سوال یہ تھا کہ کینسر کا مریض ہے یا جیسا بھی مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بولا اس کو خوش رکھو اب اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ گیمیں بھی کھیل رہا ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ بھئی اب تھوڑے دنوں کا وہ کہہ دیتے ہیں بھئی اب یہ چند ہفتوں کا مہمان ہے چند مہینوں کا مہمان ہے اب وہ گیمیں بھی کھیل رہا ہے فلمیں بھی دیکھ رہا ہے کچھ کر رہے ہو سب کچھ کر رہا ہے وہ سلیاں بنا رہے ہیں بند رہے بنا رہے ہیں جانے تمہیں نہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے ایک تو کہ وہ اپنے لیے بھی اس چیز کو روا رکھ رہا ہے نا خود ہی کرے ایسی بات ہے وہ بول رہا ہے مجھے یہ چاہیے تو اس کوئی کو کو جا رہا ہے نا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح یہ خوش رہے گا جی ٹھیک ہے نا بھیا آپ کس طرح خوش رہیں گے آپ یو ٹیک لگا کر خوش رہیں گے آپ ٹیک لگا کر خوش رہیں گے ان یہ دونوں کو پیار کیوں کہ آپ ایک تو احساس نہ ہو اس کو کیا میرے کو نہیں احساس کہاں ان کے گھر والے سوچتا دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو احساس نہ ہو کہ اس کو پیار کیا تو میرے بچے کو کیوں نہیں میرے بچوں کے کیا اس کے بچے کو کیوں نہیں یہ بچوں کے معاملے میں جو نا آپ کو پتہ پڑوسی بھی لڑ پڑتے ہیں بچوں بچے بڑے خود بنا دیتے ہیں والدین کو بچوں کی محبتیں خود بنا دیتی ہیں تو یہ یہ بھی تھوڑا اس ای نیت یہ ہے نہیں ہے یہ گھر کے بڑوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے جو بچوں میں اپنے پیار کو تقسیم کرتے ہیں نا تو کسی کو کم کسی کو زیادہ تو یہ سمجھے کہ یہ یہ ہے آزمائش تھوڑا موضوع اور آپ دوبارہ پیچھے لے جائے گا سب تو اب یہ آپ کے آدمی ہیں میں کیا کروں? اور یہ آپ کا اسکریپ کوشچن نہیں تھا یہ جو آپ آپ تو وہ جو ہٹا رہے ہیں اب کیا کریں وہ چلا جائے گا پھر تو اب وہ کہ کے... یہ نا یہ گھر کے بڑوں میں بڑا مطلب اس معاملے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے فیل کرتے ہیں فیل کرتے ہیں بھلے آپ بعض اوقات تبڑی طور پر والدین کی یا دادا دادی کی نانا نانی کی بعض اوقی طور پر بھی کسی ایک طرف میلان ہوتا ہے کسی ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے مگر اس پر یہ قابو پانے کی کوشش کریں اور جب سب کے درمیان بیٹھیں تو محبت کا جو سلسلہ ہے اور پیار کی تقسیم کا سلسلہ یا توجہ کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے اسے برابر تقسیم کرے یہ میری امی نے سے جو سیکھا سمجھا وہ میں نے ارض کیا ہے سلمان بھائی کا سوال تو نے سلمان بھائی کے سوال کے ذمن میں میں یہی ارض کروں گا کہ چونکہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو مریض ہے کہ یہ وہ لمحات یعنی مجھے وہ تفسیر کبیر کے حوالے سے جو روایت بیان کی جاتی ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے کہ فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ جو صاحب آپ کے قریب بیٹھے ہیں اتنے لمحوں کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ اطلاع دی کہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو انہوں نے جب اپنے انتقال کی خبر سنی تو بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں میں مصروف ہو جاؤں تاکہ اس اعلی و نیک عمل میں میرا میری روح قبض ہو جائے میرا انتقال ہے کہ اچھے کام میں ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں علم دین سیکھنے کے اس میں مصروف رہنے کا فرمایا کہ آپ علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیں تو یہ چونکہ وہ عبادت کی طرف لے گئے اچھی عبادت کی طرف لے گئے اعلیٰ عبادت کی طرف لے گئے تو یہ سوچ اللہ کرے ہمارے یہاں نصیب ہو کہ یہ چیزیں ہو جائیں یہاں تو مریض کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر ہوش آئے گا تو نمازیں جو مجھے پڑھنی ہیں تو میں تیمم مجھے کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا اشارے سے کیسے پڑوں گا بیٹھ کر کیسے پڑوں گا کیبلی کی سمت کیا ہوگی اس طرح کے مریضوں کو آپریشن کروانے والوں کو اس بات کی فیلنگس ہی نہیں ہے یعنی جب ابھی آپریشن ہوا نہیں ہے اس سے پہلے اس کی اس کی ایسے نہیں ہے تو آپریشن اور بیماری میں کیا بیچارے کی, کی حالت بدل جائیں گے کیسے ان کو پتا ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں تو نہیں ان کو نہیں میسا ہوگا ایک گمان ہے تھوڑا تھوڑا شاید ہو سکتا ہے احساس یہ احساس ہوگا کہ ہم لوگ یوں کچھ سلائی بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ نہیں ہے لیکن کیمرہ ہے دنیا میں مطلب ہم کو دیکھا جا رہا ہوگا یہ ہو ایسی کوئی فیلنگس نہیں ہوگی ان کی یہ اپنی مطلب مستی میں ہے تو یہ ہوتا ہے اس سے, اس سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں کہتے ہیں کہ اخلاص ایسا ہو جیسے کہ بچے کا کہ اس کو اس, اس کو ڈانٹو تو بھی فرق نہیں پڑتا اس کو تعریف کرو تبھی فرق نہیں پڑتا ہے کرو تو بھی فرق نہیں پڑتا تعریف کرو تو تبھی فرق تب نہیں پڑتا کہ مطلب ہم لوگ کیمرے کے سامنے وہ تسن اور بناوٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کیمرے کے سامنے آ جاتی ہیں اب یہ بھی جب تھوڑا بند بن کر آئیں گے تو کیا گھر والوں کا گھر والوں کو پتا نا کیمرے کے سامنے جائے گا دنیا دیکھے گی تو چلو ایک اہتمام ہوتا ہے اہتمام تو ہوتا ہی ہے امیر اہل سنت کو آپ اتنے قریب رہتے ہیں امیر اہل سنت کے پاس جب بیماری آتی ہے کوئی مرض آتا ہے تو کیسا پایا جی کیسا پایا آپ امیر اہل سنت کی کیا کیفیات ہوتی ہیں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کوئی بیماری, آجائے؟ کوئی کوئی بیماری, آجائے؟ بیماری, آجائے؟ بیماری چھپاتے ہیں امیر سنت کا جو مزاج مبارک ہے وہ بیماری چھپانے کا ہے یعنی ایسی بیماری کے جس کے بارے میں عام آدمی کو کوئی علامت نہیں ہے ایسی بیماری جس کی بظاہر کو علامت نہیں ہے اس بیماری کا آپ کو پتہ چلنا یہ مشکل کام ہے بہت مشکل کام مریض ڈاکٹر کو پتہ ہوگا یا ہی جو قریب ترین جس ٹائم بھائی ایک ہاتھ سر میں درد ہو رہا ہے جس مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میلے سنت نہیں بتایا تھا بتاتے ہی نہیں اگر یوں میں کہوں تو ریئر کیسز ہوتے ہیں پھر جب کھل گئی ایک چیز تو پھر تو کھل گئی ابھی جس آپریشن ہوا اس میں کیا معاملہ ہوئے کیسے پتا چل آپریشن کا معاملہ تو ہم نے کھولا نہ پاپا نے کہا کھولا نہیں نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو ایکٹیویٹیز رہی جو معاملات رہی بات بقاعدہ ایسی تھی درد اور تکلیف کی جو کیفیت میں امیر سنت رہا کرتے تھے تو اب آپریشن کے بعد تو ایک نقاہت اور تکلیف کا تو احساس رہتا ہی تھا لیکن امیر سنت کی ایک طبیعت ایسی ہے کہ امیر سنت یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ سے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو آدمی بولتا رہتا ہے آدمی بتاتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں سر زیارت کے لیے حاضری بھی ہوئی تھی امیر سنت کے اسی دوران تو مسکراہٹ ہی تھی چہرے پہ تقریباً جو میں نے تھوڑی دیر کے بعد مسکراہٹ ہی تھی تو یہ آسان کام تو نہیں ہے نا کہ ایک تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہے انڈرسٹوڈ آپریشن ہوا ہے ایک آپ کا ایج فیکٹر بھی ہے تو آپ تکلیف ہو رہی ہے آپ کا امتحان نہیں ہے سویا آج ہماری ٹیم جو ہے نا سلمان آج ہماری ٹیم جو ہے نا وہ چھ رکنی بنی ہوئی ہے اور آپ بھی تھوڑا تھوڑا جاؤ یہ میں ان کا منہ ادھر کر دیتا ہوں اب ادھر آ جاؤ الحمد مجھے کام تقسیم کرنے کی عادت ہے میں <laughs> اپنے آپ کو زیادہ محسوس نہیں رکھتا دوسرے کام مجھے بہت کرنے ہوتا ہے دعوت اسلامی کی ذمہ داری ذمہ داریوں کا فائدہ ہوتا ہے تھوڑا بگتا بیٹا تھوڑا چار بار نکالے لگاؤ ہاں لگا آپ آ جائیں آپ آ جائیں مندر چینل کے ناظرین کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھے پتہ ہوتا ہے نا اب تار وار لگے ہو گئے تبھی تو آواز رہی ہے تو ان کو بھی تھوڑا آگے کریں سمیا کو ہمارے بھی تار وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو یوں نہیں تھوڑا اور آگے کریں ٹیبل کے قریب ہاں یہ ٹیبل کے پاس ہو گئے نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے کتنے تار لگتے ہیں کہاں کہاں جاتی ہیں لائنیں تو وہ بیٹا تو چائے گر جائے گی ٹھیک ہے اب آپ بھی لیں اور ان کو بھی دیں یہ تھوڑے بسکٹ کھانے میں مصروف ہو جائیں گے تو میں تھوڑا جواب دے دوں گا یہ دیکھو صاحب کی توجہ چلی گئی ہاں شاہباز بیٹا حضور امیر سنت یہ مدنی نا کہ نادن کو یہ پتہ چلے گی دعوت اسلامی کے مدنی عطیہ سے یہ بسکٹ اور چائے نہیں ہوتا بھائی یار ان کے مزے لگے ہم لوگ زکاتے دیتے رہے چندہ دیتے رہے اپنے بچوں کو بسکینے چائے کھلاتے رہیں گے یا آپ کے مدنی عطیات سے نہیں ہے جو آپ ہمیں دیتے ہیں یہ وضاحت کرنے ضروری ہے ہے جاتے ہیں ان شاء انشاءاللہ جو دیتے ہیں ان کو سمجھ آ گیا مجھے کبھی کبھی آپ پیار آتا ہے کسی اور نہیں کبھی کبھی آتا ہے نہیں میں ارد کر رہا ہوں کسی اور نہیں میں یہاں پہ ترس تو نہیں کہہ سکتا نا آپ نگرانی میرے تو نہیں کہہ سکتا اچھا ترس نہیں کہہ سکتے تو مطلب اتنی وضاحت اتنا وہ آج آپ میری ایز یو جگہ میں بیٹھے دن میں رکھیے اصل میں جب یہ کرسی کا کمال ہے کرسی کا جگہ بدلنے کا کمال اصل میں یہی ہے کہ جب لوگ دیکھتے سنتے ہیں نا تو اس میں آپ کے بارے میں بدگمانی نہ ہو لوگ تو کرتے رہیں گے اور ہمارا کام ان کی بدگمانی کو اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا تک مطلب جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین اضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غلوہ فرماتے آئے گا تم انشاءاللہ شہ آپ ہیں نا تو وہ جلوا فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام وہاں سے گزرے اور دیکھا تو آپ آگے نکل گئے ٹھیک تو آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور فرمایا کہ یہ میری ہو جا تو کہا آقا آپ کے بارے میں تو فرمایا کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے انسان کے جی تو یوں لوگوں کی اس طرح کی چیزوں کو دور کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ لے رہے ہیں تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیا رہے اس میں اگر اور اگر دساگتوں پر ہمارے بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں بھی ہو رہی تو آخر یہ چیزیں اگر ہم کرتے بھی ہیں تو کیا ہار قید کیسے نہیں لگتی کہ کیا ہے میری زندگی ہے میں صحیح چل رہا ہوں میں کتنی وضاحتیں کرتا ہوں کتنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جب لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں جب لوگ آپ کی سنتے ہیں آپ کے کہنے پر لوگ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں مثلا اگر ایسا ہے الحمد ہم کہتے ہیں ہم اداؤد اسلامی کے اللہ تو دینے والے بڑا اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو بیٹا سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں اچھا امیر علیہ سنت نامد برکات ملالیہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ مشلے راہیں تو آپ ان کی خدمت میں رہے جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیماری کے وقت امیر سنت کا کیا رویہ تھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب ان کی خدمت میں تھے تو آپ کا کیا رویہ تھا آپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کوشش ہوتی تھی کہ آپ کیا کریں امیر علیہ سنت کے لیے جان مانگیں جان دے دیں حقیقت تو یہ کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اس میں ان کی سارن نہیں لیجئے گا حقیقت ہے کہ کچھ نہیں کر سکا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے گھروازے کے باہر یوں پڑا رہتا جیسے گھروازے کے باہر کتا پڑا رہتا ہے مگر میں نہ کر سکا ایسا یہ میری کمزوری رہی میرا ذوق رہا تو یہ چیزیں مانے ہوئی البتہ جو جدول ہوتا تھا میرے سنت تھا. اس میں اس کے مطابق سونے جاگنے کا ذہن تھا کہ جدول ہمارا ویسا ہی ہو کہ امیر سنت جب جاگے تو آپ کو یہ ہو کہ یہ چاہیے تو ہم دستیاب ہوں اور جو عموماً جو کھانے پینے کے دیگر ہوتے اس ٹائم پر آدمی تنہائی فیل نہ کرے امیر سنت کے لیے تنہائی ایشو بھی نہیں ہے اتنی محبت کرنے والے ہیں دنیا بھر میں کہ ایک آواز دیں تو ہم سنبھال نہ سکیں اتنا رش ہو جائے لیکن ظاہر کا وہ ایک موقع ہوتا ہے جب کہ رش کر بھی نہیں سکتے تھے سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں اور بہت سارے میٹر ہوتے ہیں تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھا جاتا تھا ڈبے کے <Kakakakak> بیماری کے دوران جو مریض ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی بعض خاتم جی عجیب و غریب اچھا امل سنت دامت برکات لا لیا آپ دوران بیماری کیا چاہتے تھے یا کیا مانگتے تھے یا کیسے تکلیف ہے تو وہ مجھے گولی دو لیکن امیر سنت کا طرز عمل کیا تھا جو باتیں آپ کو امیر سنت سے معلوم کرنی ہے اور مجھ سے معلوم کر لیں یہی ہوگا نا ہمارے پاس جو فورم ہے اسی کو استعمال کر رہے ہیں سنت کی بارگاہ میں لے جائیں ایسے ہی ہاں تو امیر سنت کی بارگاہ تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کو تو باپا یہی ہوتے ہیں اتنا تو پتا ہے مجھے شب برات تو مومن یہی کرتے ہیں جی دور بیٹا ہوا دیکھ رہا ہے نا ابو لگے ہوئے میں دیکھ کے لطف اندوز لطف اندوز ہو رہا ہوں خوش ہو رہا ہے ابو بیٹھے ہوئے ابو میں آ جاتا ہوں ابو مجھے آپ کرے نا آج دیکھو جی بیٹا اللہ. تو یہ اب یہ تھوڑا چلتا رہ گیا نو پرابلم اور میرے سنت کا جو اس وقت میں نے آپ ارض کی نا کہ ایک عام بیمار جس طرح کے انداز اختیار کرتا میرے سنت کا وہ انداز یکسر نہیں تھا بالکل نہیں تھا اور بڑا مطلب کہ صابیر والا انداز تھا صابرین والا انداز تھا اور ایک فکس ہوتا تھا اسلام ساتھ ہوتے تھے دوائی وغیرہ ایک وقت پہ دینی ہوتی تھی اب میرے سنوں کے ایک اور بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ بڑے تعاون فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کو میرے سنا کی طرف سے کوئی پرابلم ہوتی ہو ڈاکٹر کے ساتھ تعاون اچھا ڈاکٹر کی انسپیکشن جو ہوگی اس پر تھوڑا چندے کراس کوشچن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی جو انسپیکشن ہوگی اس پر سختی سے عمل ہوگا یہ باقاعدہ ہی بات ہے ڈاکٹر نے کہا ہے تو یہ اتنے بجے کا یہ کہا ہے اتنے بجے کا یہ کہا ہے جیسے ایمبولینس میں کم کھانا کھاتے تھے ابھی اتنی زیادہ غذا نہیں ہے تو ویٹ آپ پہ نیچے آ گیا تھا اور ویٹ نیچے آنے کی وجہ سے بھی آپریشن کے بعد ایک ویکنیس زیادہ ظاہر ہو گئی ریکوری میں ایشو آ رہا تھا تو ڈاکٹر نے پھر غذائیں بڑھانے کا اور ویٹ بڑھانے کا کہا تو آپ نے بالکل آپ آن کیا اس کو اصل میں عبادت کا جس کا مدنی ذہن بنا ہوا ہے نا تو عبادت تو قوت پانے کے لیے پھر کھائیں گے کہ میں عبادت اگر میں کمزور ہو گیا تو میں سارے کام کیسے کر سکوں تو یہ ساری بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں اچھا آپ جب خود جی آپ جب خود بیمار ہوتے ہیں تو ہر انسان بیماری سے گزرتا ہے تو یقیناً فکر آخرت ماشاء اللہ تو وہ کون سی چیز ہے جو بیماری کے دوران آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے اور آپ زیادہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بیمار ہوا کہ وہ کون اسبات سے اسباب تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ مرض لاحق ہوا تو پھر اس سبب کو دور کرنے کے لیے میں غور کرتا ہوں کہ یار سبب دور ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں دوسرا پھر جیسی بیماری میں بیسی سوچ ہوتی ہے جس طرح کی عموماً امراض آتے ہیں اسی طرح کی پھر چیزیں ہوتی ہیں آپ کو الرجک ہوتی ہے الرجک یار اتنا پرسوں کیوں گا یار الرجک سے کیا ہوتا ہے چلے بغداد میں ہمارے ساتھ ہیں بغداد میں سوال کر لیں پھر آپ جی ایسا سوال ہے میں بھی بغداد بھائی کو کیوں طلب کیا گیا ہے تلب تو نہیں کیا گیا جی ہر ہفتے ہوا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بغداد بھائی کے ذریعے نا ابھی تو ہم جوابات اندر کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں بغداد بھائی کے ذریعے انشاءاللہ سوالات بھی جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں انشاءاللہ جہاں ہوگا میرا سوال کرنے کا میں کروں ابھی گا میں کوئی ایسا سوال ہے نہیں یہ لبا یہ کرنی ہے یہ کے کر رہے ہیں جس طریقے کے آپ سوالات لے کر آئے ویسا تو کوئی سوال ابو والا معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں کر رہا آپ یار یہ کرنا رہے ان کو کرنے کا مجھے کیا پتا ابھی آپ سوال کر رہے ہو آپ یہ بتائیں میں ایک چیز بڑی بڑی ہوش اگر آج میں آپ کے صبر و تحمل کی داد دیے نہیں رہ سکتا آج جس طرح صبر و تحمول خاموشی کے ساتھ سلسلے میں شامل ہے نا میں وہ اپنی مثال آپ ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اب ہر وقت میں ہی بولتا ہوں ضروری تو نہیں ہے نا بھائی بھی ہیں عبد بھائی بھی ہیں ویسے بات بات یہ بھی سننے کو مجھے ملتا ہے کسی کو بولنے نہیں دیتے اللہ کے بندے جو ہو رہا ہے تربیت کا پہلو ہے الحمد آپ ماشاء اللہ آپ کے صاحبزادے ہیں پھر آپ کے پوتے ہیں تو آپ ابھی تک اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو جتنی توجہ چاہے جس فارم پر بھی ہوں چاہیے آپ دیتے ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں تو ماشاء ہمارے لیے قابل رش کر کا میں دیکھیے کچھ چیزیں ہوتے ہیں میری بات تو سننے پہلے کہہ رہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبزرو کرنی ہوتی ہیں اور ان سے کچھ سوچنا ہوتا ہے کو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے تو وہ بھی کام ساتھ چلتا رہتا ہے نا؟ میں یہ سوال کرنے جا رہا تھا کہ ایک بیماری جیسے چکن گنیا آج کل بڑائی چکن گنیا ہے چکنگیا ہے جو بھی ہے ہے بیماری جو بھی ہے لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اس میں اور موت میں مجھے ایک فرق لگا اور oh فرق یہ لگا کہ اس بیماری کے اندر بندہ مرتا نہیں ہے یہ تو ایک ہے بات ہلاکت نہیں ہوتی مرتا نہیں ہے لیکن اس کی حالت جو ہے وہ گویا سے مردے کی طرح ہی ہو جاتی ہے وہ چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا جوڑ جو ہے جوائنٹس جو ہیں یہ سوج جاتے ہیں درد کرتے ہیں یعنی بندہ بالکل اس میں معطل کی طرح ہو جاتا ہے بالکل حرکت نہیں کر سکتا لیکن وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے جو چاہ رہا ہے اپنا معافی ضمیر بیان بھی کر رہا ہے لیکن موت کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا اخشاط فرمائیں گے کیا کرے بندے اللہ کریم اوبل تو یہ کہ یہ جو مرض ہے اس میں جو مبتلا مسلمان ہیں اللہ ان سب پر رحم فرمائے بلکہ ہر مریض پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے مرض تو مرض ہوتا ہے اسپیشلی جس مرض کا آپ بیان فرما رہے ہیں اور اس کی جو کیفیت بیان فرما رہے ہیں اللہ محفوظ بھی فرمائے اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالی انہیں بھی صحت و تندرستی آفیت عطا فرمائے جس طرح کیا آپ کی آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک بیماری موت کو یاد تو دلاتی ہے نا تو ایسے حالات میں بندہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے توبہ و کا کسرت کے ساتھ کرے صبر کرے جیسے کہ عبد الواجد بھائی تھوڑی دیر پہلے جب میری حاضری ہوئی تھی تو فرما دیتے کہ بالکل وہ ایک بیماری میں ایک انسان کو موت کی یاد آتی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن میں یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو جملے ہی عرض کروں گا کہ ایک صحابیت عدیلت اور عنہ کی بیماری کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے اور خلاصہ جو روایت کا یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو انہیں بڑی افسردگی ہوئی تو کسی نے کہا تو کہا تو انہوں نے وہ روایت کو کوڈ کیا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو صحتیابی کے وقت میں یہ نیکی کیا کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو وہ اعمال بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھو کاش کے م... وہ ان کی انکشاری تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش کے میں صحتیابی کے وقت میں وہ اعمال بجا لاتا تو آج مجھے ان اعمال کا ثواب بھی دیا جاتا تو اس طرح مطلب کہ انسان غور کرے کہ کاش کے میں وہ نیکی کرتا جو مجھے سے کیونکہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو یہ حدیث پاک میں موجود ہے تو اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالی نے آج آپ کو صحت دی ہے تو صحت سے فائدہ اٹھائیں اور خوب اللہ تعالی کی عبادت میں وقت گزاریں ورنہ کوئی بیماری پڑ جانے کی صورت میں پھر پشتویہ کے سوا کیا ہوگا عبرت کیوں نہیں آتی بیماری سے ماحول لوگ... نہیں ہے وہ میں نے آپ کو نا سلمان بھائی ماحول نہیں ہے ماحول ہوگا آپ دیکھیں جس کو بخار ہوا ہے وہ تو یہی بولے گا یار یہ مچھروں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے یہ محلے والے صفائی نہیں رکھتے بلڈنگ میں رہنے والے لوگ پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ گندگی پسند قسم کے لوگ ہیں یہ کوئی خیال نہیں کرتے کچرا کہاں پھینک رہے ہیں مچھر پیدا ہو رہا ہے مجھے لڑ گیا مجھے بخار ہو گیا وہ اسی یہ چیزیں سوچ رہا ہے جبکہ وہ دیگر چیزیں بھی جو سوچ سکتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں بھی تو غور فکر کر سکتا ہے کر سکتا ہے, ماحول ضروری ہے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ سکوے شکایتوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر اتر رہتا ہے اور ان چیزوں پر غور کرتا ہے جن سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جی اس پر غور نہیں کرتا جس سے اس کی بیماری میں بھی فائدہ ہو اور اس کی قبر و آخرت بھی بہتر ہو صحیح اس کے لیے مدنی ماحول ضروری ہے سر ہم ایک سلسلے کے اندر تو بہت کچھ بیان نہیں کر سکتے میں یہی دعوت دوں گا کہ مدنی ماحول میں آ۔ اور دعود اسلامی کے سنوتبر مہکے مہکے مدنی ماحول میں آئیں مدنی مذاکرے سنے بیانات سنیں انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک اس طرح کا فائدہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوچ اللہ نے چاہ تو سوچ مدنی, سوچ مدنی کرتے ہیں کچھ ان کی طرف کچھ کالز لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد رضوان فواری جو ہے ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے نگرانی شعرا آج کے سلسلے کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھنے والی بیماریاں جو ظاہری ظاہر بی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے نجات پانے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں مثلا جھوٹ ہوئی بد چکلی تکبر کیا کاری وغیرہ وغیرہ ان بیماریوں سے ہم اکثر حاصل رہتے ہیں ہمارے اندر تو یہ بیماریاں پلتی ہیں لیکن ہم ان کی کوئی دوا نہیں کرتے یہ ارشاد فرمائیے کہ اس قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جزاک خیر ماشاء اللہ بہت پیارا سوال کیا آپ نے اور واقعی یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن بیماریوں کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ بیماریاں جان لیتی ہیں اور جن بیماریوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ ایمان لے سکتی ہیں ایمان برباد کر سکتی ہیں اس طرح بالکل توجہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے مقبت المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تکبر قیبت حسد ریاکاری ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور درس و بیان میں شرکت کریں انشاءاللہ ان بیماریوں کی پہچان بھی ہوگی اور ان بیماریوں سے بچنے کی صورتیں بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ کچھ تو دیکھیں اس کا تھوڑا جواب دیں آپ کہ بندے کے سر میں درد ہے تو اب اس نے کیا کیا اب اس نے گولی کھائی سر درد کی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پیٹ جو ہے ڈائجسٹو سسٹم اس کا خراب ہے وہ ہاضمے دار چورن کھایا وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ جن بیماریوں کی بات آپ کر رہے ہیں یہ بیماریاں کیسی ہوتی ہیں یا ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے پڑھنے سے تو علاج ہوتی ہیں جی ڈائگنوز کیسے ہوں گی مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے یہ بیماری کوئی باتری بیماری ہے بھی ان کتابوں میں ان بیماریوں کی علامات لکھی ہوئی ہیں صحیح. جب وہ علاماتیں پڑھیں گے تو ان علاماتوں کو انہوں نے اپنے اوپر لینا پڑے گا کہ یہ علامات مجمع بھی ہیں علامات اور انشاءاللہ پڑھیں گے تو فرض ہوگا دیکھئے مطالعے کی افادیت کا تو اب ان کا نہیں نہ کر سکتے جی. ہر ایک کو ایسی عظیم صحبتیں مل جائیں جو اس پر اس کی باتیں بیماریاں ظاہر کر دے تو تو کیا باتیں مدی کی ہر جگہ ایسی صحبتیں میسر ہوں یہ ضروری نہیں ہے بخت المدینہ کی کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات دی. یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور اس میں ماشاءاللہ علامات بھی لکھی ہیں اور اسے بچنے کی صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں مطالعہ کرنا چاہیے ٹھیک اگلی کالر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محسن کانت کر رہا ہوں ہند کے کے شہر سے ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑھتی ہوئی بیماریاں ایک بہت ہی یونیک ٹاپک uh, ہے uh, ماشاءاللہ اللہ نگران شراء کی بارگاہ میں عرصہ کی اس طرح آج کے اس دور میں نئی نئی طرح کی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں اور ماڈرن جو اپنی سائنس ہے یہ ان کے جو سولوشن ہے ان کے ویکسین ڈھونڈنے میں بھی کافی کوشش جد و جد میں لگی ہوئی حالانکہ ان سب کا سولوشن امیڈیٹ نہیں ملتا تو اس حال میں ہم مطلب دعوت اسلامی کی طرف سے ہم روحانی طرح کے جو علاجات ہیں وہ کس طرح ہم حاصل کریں جس طرح آپ لوگ مدنی کلینک وغیرہ بھی یہ کافی سلسلے اچھے ماشاءاللہ اللہ آتے ہیں جن پر آ, میڈیکل اور روحانی علاج بھی بتایا جاتا ہے تو صاحب جس طرح یہ جو نئی نئی بیماریاں انمنٹ ہو رہی ہیں تو اس کیس میں ہم آ, روحانی علاج اور قران اور حدیث کی روشنی میں کس طرح ان کے سولوشن حاصل کر سکیں اس پر تھوڑی مددنی فول ہمیں ہماری رہنمائی فرما دیجیے جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اللہ. <سلام> اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر تقریبا کتابیں موجود ہیں ڈاؤن کرنے کی سہولت موجود ہے اپنے موبائل فون میں یا اپنے کسی بھی کمپیوٹر پر اس طرح کی چیزوں پر اپ روحانی علاج گھریلو علاج مدنی پنسورا اس طرح کی اور بھی کتابیں اور بیمار عابد یہ رسالے اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں الحمدللہ بیماریوں کی روحانی علاج اور کئی پریشانیاں ہیں کئی در دکھ ہیں جس کے روحانی علاج اس میں موجود ہیں اس کو پڑھ کے الحمدللہ کوشش کی جائے تو فائدہ ہوگا چالیس روحانی علاج جا سکتے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں تو اچھا میں نے خود اپنے موبائل فون میں چند چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں تو داود اسلامی کی ویب سائٹ پر ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے گھر میں مقت المدینہ سے لے کر رکھ لیں اور اس سے انشاءاللہ روحانی علاج حاصل کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ کہ روحانی علاج کے لیے آ... توویزات اطاریہ والوں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ قریم کریم ہم سب کو آ... ان بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی کال دے دیجیے میں فائزہ شہر بریشر سے بات کر رہی ہوں عمران انکل آپ نے اپنی دونوں مدنی من کو پانی دی ہے لیکن آپ نے اپنی مدنی منی کو کیوں نہیں پانی دی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنی مدنی منی کو بھی پانی دی پانی دی نا پانی نہیں کیا اس کو بھی کیا اس کو بھی کیا اس کو بھی کیا نا, کہہ تھا, بچے نوٹ نہیں پیالی کیوں نہیں اللہ پانی کی ایک ہی تھی بڑی ہے اب چلو سمجھ ہی نہیں آ یہ بتا رہے پیالی کان میں بتا رہے تو اگر یہ پیالی ہے تو یہ چکا اب یہ دونوں پیار کیوں نہیں دیا تو پیار بھی تینوں کو دیا الحمد مجھے اس بات دونوں کو جب پیار کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ چکے بچی تو ویسے ہی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے لڑکیوں کا تو حضرت نے لکھا ہے تو اس کو بھی ہم نے پیار دیا تاکہ یہ اس کو احساس نہ ہو الحمدللہ للہ یہ آپ کو تو, تو وہی آپ تو وہی دیکھ سکیں گی نا جو آنر کیا جائے گا ٹھیک ہے کیمرے میں آئے نا جب کیمرے جو میں نئی ہر چیز نہیں آتی اور ان کے پاس چائے اور بسکٹ پہنچی تو ان کے پاس ساتھ سا بھی پہنچ گیا بھی جو اس کا حال کریں گے نا وہ چڑھے گا الحبیب صلی اللہ کچھ ازاد و شمار ہے کچھ موضوع پر اس پہ تھوڑی بات ہو جائے بعد موضوع کا اس میں ایک, ایک اور موضوع بھی ہے زیادتیز اور شوگر میں دو ہزار پندرہ میں دو سو سے زائد دو سو ملین سے زائد افراد اس بیماری کے شکار تھے ہیپیٹائٹس میں پچاس کروڑ مرض مب... آ, پچاس کروڑ افراد مبتلا ہیں اور سالانہ پندرہ لاکھ افراد یہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ایڈ میں جو شکار ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پندرہ ملین سے زائد ہے اور اسی لاکھ افراد یہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن دنیا بھر میں تیس کروڑ افراد ہیں جو ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آٹھ لاکھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یعنی آٹھ لاکھ افراد خودکشی خود کر رہے ہیں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو اب وہ خود ہی کوئی ایسی میڈیسن کھا لیتے ہیں یا خود ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں جو ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے اس رویے پر اور اس روش پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے پہلے تو دیکھیں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ مختلف جو بیماریاں ہیں جی ان کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں صحیح ہمارے ہاں یہ ہے کہ منہ میں بدبو ہے تو مختلف قسم کی وہ ماؤت فریشنر ماؤت فریشنر چائے ٹائپ کی چیزیں آ ہیں اب منہ کی بدبو اگر میدے سے نکل رہی ہے منہ کی بدبو اگر گلے سے نکل رہی ہے تو اس کا علاج کرنے کے بجائے تو بدبو نکلتی نکلنے دیں کیونکہ بدبو یہ عجیب و غریب کے سب کے کھانا کھانے سے اور میدا خراب ہو جانے سے بدبو بن جاتی ہے تو یہ ہو جانے دیں تو علاج نہیں ہے یہ ماؤت فریشنر اس کا علاج ظاہر ہے کہ وہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پر غور کریں منہ کی صفائی کا خیال رکھیں وغیرہ وغیرہ تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ ماؤتھ فریشنر کی جگہ پر ہم اس چیزوں کو استعمال کرتے تو بیماریوں کے اسباب پر دیکھیں کہ شوگر زیادہ ہے ہیپاٹائٹس زیادہ ہے اس طرح کی بیماریاں اگر زیادہ ہیں تو اس کے کی اسباب کیا ہیں سبب کو دور کیا جائے شوگر بڑھ رہا ہے تو ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے شوگر بڑھتا ہے اگر ہیپیٹائٹس سی ہے تو اس کے بتایا جائے گا کہ ہیپیٹائٹس سی ہے اس طرح کی جو بیماری اس کی وجہ کیا ہے ہر بیماری کا تعلق مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوا مچھر کے کاٹنے پر بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارا فیکٹر گندگی کا بھی ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی تو وہاں پر اس طرح کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں تو جب تک سبب کو دور نہیں کیا جائے گا کیسے کام چلے گا تو یہ حصل تو سبب ہے پھر یہ بڑھتی ہوئی بیماریاں وہ موت کا پیغام بھی تو ہے نا کہ مطلب اتنی تیزی کے ساتھ جو بیمار ہو رہے ہیں تیزی مردنے بیماری کے مرنے سے پہلے وہ خود ہی زندگی اپنی ختم کر دیتا ہے جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہوش آیا اس کی یہاں کھل گئی اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے علاج پہ پی اتنا پیسہ میرے گھر والے خرچ کر رہے ہیں اتنی تو ان کی سختی نہیں ہے اتنی ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے اب وہ لگے میں اپنا گھر بیچ رہے ہیں تو کیوں نہ میں ایک کہ مر جاؤں کام باقی سب کی زندگی آسان ہو جائے یہ دیکھے نا ڈپریشن ڈپریشن میں تیس کروڑ افراد مبتلا اور سالانہ آٹھ لاکھ افراد خودکشی کر دیتے ہیں ڈپریشن صرف یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہی ایسے مریض ہوتے ہوں گے جو کہ مرضے مرض پر لیٹے بستر پر لیٹے ہوئے اور ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ میرے مرض کی وجہ سے سارے پریشان ہیں اور اس کو یوں ڈپریشن ہوتا ہوگا بلکہ اس کو یہ ڈپریشن ہوتا ہوگا کہ میں اتنا بڑا مریض پڑا ہوا ہوں میرا کوئی علاج کیوں نہیں کرا رہا صحیح طور پر یہ ڈپریشن تو ہو سکتا ہے باقی یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ سے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن ہے ڈپریشن کی اور بہت ساری یعنی کہ ذہنی دباؤ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور بعض وجوہات خود ساختہ ہوتی ہیں بعض وجوہات اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں تو اب دنیا ہے میں تو اس طرح کی چیزیں دیکھتا پڑتا ہوں جسم کی بیماریاں گھر کی بیماریاں افراد جو ارد گرد ہیں اس کی بیماریاں تنگی پریشانی قرضے اور طرح طرح کے دکھ درد سو قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں قرضے ہیں تو بے روزگاریاں ہیں تو کرائے کے گھر ہیں تو فلا ہے تو فلا ہے تو فلا ہے اتنی مطلب کہ ہزار قسم کی چیزیں لے کر بیٹھے ہیں میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ اس کے باوجود ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے یعنی غم دکھ گم دکھ گم دکھ پریشانیاں گم دکھ پریشانیاں چند دنوں کی خوشیاں ملتی ہیں چند لمحوں کی راحت ملتی ہے چند لمحوں کی خوشی ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مطلب کہ وہ چیز میں آ لمحے ہمارے لیے وہ غم دکھ منہ کھولے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ عجیب حال ہے ہمارا اس کے باوجود بھی دنیا میں ہمارا دل لگا ہوا ہے آخرت کی طرف کو. حالانکہ یہ تے ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جنت میں نہ غم ہے نہ دکھ ہے یہ تے بیان کر دیا گیا جنت میں نہ غم ہے نہ دکھ ہے اور اس کے باوجود بھی اس جنت کی طرف بڑھنے اور اس جنت کو پانے کی ہمارے اندر وہ لالچ کتنی ہے اور دنیا میں مجھے تو بہت کم ہی سکھ نظر آیا ہے نہ ہونے کے برابر ہے حقیقت تو یہ کہ سچن اگر میں بولو کہ اس سکھ کے اندر بھی ایک دکھ کا پہلو چھپا ہوا ہے مطلب مجھے تو یہ اسر ہوتا ہے اور میں بول ہوں میرا دل بھر گیا ہے کہ ہمارے سکھ میں بھی کچھ نہ کچھ غم اور دکھ کے پہلو موجود ہوتے ہیں بس سب بس یہ بھی ایک دکھ لگا ہوا ہوتا ہے اس سکھ اور خوشی کے ساتھ کہ یار یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد یہ غم اور دکھ کی کیفیت ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی تو بچے بچے پیدا ہوتے ہیں لمبے کی خوشی ملتی ہے دھو دے ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیبن میں ڈال دیا ہے اس کو فلا بیماری ہوگی اس کو فلاں بیماری ہو گئی ہے تو وہ لمہوں کا سکھ ایسے طویل دکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ کیا با... کیا بات کروں میں آپ کو شادی کی چند دنوں کی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد گھر میں مغز ماری لڑائی جھگڑے دکھ دکھ جی. پریشانی ایک دوسرے کو سمجھنے میں زندگی کی گزار دو ماں باپ بڑی خوشیوں سے اولاد کی شادیاں کرواتے ہیں پھر پتا چل رہا اولاد ہی آگے پیچھے ہو گئی ماں باپ کو نہ دیکھتی ہے نہ پوچھتی ہے تو ماں باپ دکھ میں آ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے تو خوشی ملتی ہے جب جاب پہ تو پتا چلتا ہے کہ یار نوکری تو وہ والے جان ہو گئی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کھاتے ہیں تو بھی پریشانی آئے نہیں کھاتے تو بھی پریشانی آئے میں جو دنیا غموں کا یہ دنیا گموں سے بھری ہوئی ہے دکھوں سے بھری ہوئی ہے پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے مومن کے لیے قید خانا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہمیں احساس نہیں ہو رہا کیسے ہوئے مدنی ماحول سے سچن بات ہے مدنی ماحول میں بھی احساس ہے ایک بندہ پہلے مگر بیمار و... ہے, دوسرا آپ موت مغیر کی باتیں کر رہے ہیں مرنے کی باتیں کر رہے ہیں دکھوں کی باتیں ایک تو پہلے وہ بیچارہ دکھ دکھ میں ہے آپ اور بتا رہے ہیں وہ تو اس لیے بیٹھوں گے کہ حل بتائیں گے آپ کون بیمار میں جنرل بات کر رہا ہوں میری ابھی بیماروں سے بات نہیں ہے میں تو جنرل بات کر رہا ہوں مجھے تو یہ بتایا کہ یہ کون جو بیمار نہیں ہے بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو شاید یہ کہہ سکے کہ بیمار نہیں ہے باقی ہم بیٹھ کے کر بات کریں تو کتنا کچھ بیماری ہر ایک کے اندر ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی کی چپی ہوئی کسی کی جائیں ورنہ بس گناہوں کے مرض میں تو تقریباً ہر ایک کو مبتلا کم و بیش نظر آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بیماری کا سبب ہے بالکل آم بیماری, آم بیماری آم کا سبب ہے تو اس نے سس بنا دیا ہمیں سائنس خود اس بات کو انڈوس کر رہی ہے کہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے اس نے وزن بڑھایا ہے ہڈ درم بنایا ہے آنکھوں کی بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ الیکٹرانک ڈیوائسیز ہیں کانوں کے جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ آپ کے ہیڈ فون اور اس طرح کی چیزوں کا اور زوردار اور تیز آوازوں کا سننا ہے جو ذہنی کمزوریاں آسامی کمزوریاں آ ہیں وہ ان جدید الیکٹرانکس ڈیوائسیز میں مبتلا ہو کر اس میں انوالو ہو وہ نیند کا ان کا پرابلم ہو رہا ہے بلکہ ایسا جی پرابلم ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ایک وہ ہو گیا یعنی مثال پر میں جب سے آیا ہوں یہ موبائل یہاں رکھا ہوا ہے آپ موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر آپ میرے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار کر دکھا دیں ابھی آپ, آپ اب نہیں گزار سکتے آدھا گھنٹہ گزار دیں جیب میں موبائل رکھ کر آپ کو اس میں کوئی بیس مرتبہ تو آپ کو اپنا موبائل یاد آئے گا نکال کے دیکھوں ہو یہ مطلب کہ یہ ایسا کر دیا ہے نا اس چیز نے ضرورت بھی تو ہے نا یہاں وہ ضرورت ہر ضرورت کا ایک وقت ہے نا کھانا بھی تو انسان کی ضرورت ہر وقت کھاتا تو نہیں رہتا ہے نا ہر وقت کھاتا رہے گا تو بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ضرورت ہے ضرورت ضرورت کے وقت ہی رہے گی نا اگر اس کو ایکسٹرا آرڈنری استعمال کرتے ہیں تو نقصان کا سبب تو بنے امیر فرما جیسے لائٹیں ہیں یہ لائٹیں بھی تو نقصان دیتی ہیں کو بہت ساری چیزیں ہمارے بند کمرے یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں تو ٹاپک کے حوالے سے ایک چیز میرے ذہن میں کافی دیر سے کل بلا رہی ہے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک تو بیماری ہے پھر وہ بیماری مایوسی لاتی ہے زندگی ایک نعمت ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے بیماری کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے مر ہی جانا ہے پرہیز جیسے شوگر کے مریض پرہیز کریں آپ میٹھا نہ کھائیں ڈائٹ اپنی بیلنس رکھیں تو آپ ریکور ہو سکتے تو ایسا مریض جو اپنی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے اپنے ہاتھوں سے صحت برباد کر رہا ہے اگر آپ اس کو سمجھانا چاہیں کہ بھائی بیماری کے بعد صحت آئے گی پھر آپ دین کا کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو سوار سکتے ہیں تو ایسے شخص کو آپ کیسے گائیڈ کریں سنت کی سیرت کو میں اس کے سامنے رکھوں گا کہ جب یہ آپریشن ہوا نا آپریشن کے بعد جو امیر سدت کی جو کمزوری اور نکاہت تھی وہ اپنے باہ میں عروج پر میں امی صد فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کمزوری دیکھی نہیں ہے اور پھر چند مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری یہ ریکوری نہیں ہو سکے گی اور وہ ایک طبیعت جو نا وہ ڈاؤن فالنگ کی طرف جا رہے تھے مگر ایک ہمت ایک حوصلہ اور پرہیز جی وہ پرہیز کا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہمت آپ نے اپنی باندھی جی اور علاج پر آپ نے پوری توجہ دی ڈاکٹر کی انسٹرکشن پر آپ تقریبا کہہ سکتا ہوں کہ کمہ ہو کہ اس پر عمل کرتے رہے بیڈ ریسٹ کا تھا تو بیڈ ریسٹ کر لیا چرنے اترنے کی منع ہے تو چرنا اترنا بند کر دیا اتنی دیر تک آپ نے لیٹے رہنا تو اتنی دیر تک لیٹے رہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا وہ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ پتہ کسی نے جیسے کہ, کہ آپ چلیں ویل چیئر لے لیں گے یا میں بالکل ویل چیئر لے لوں گا تو جو تھوڑا بہت میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بھی نہیں چل سکوں گا میں یہ کر لوں گا تو میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا میں یہ کر لوں گا تو میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا تو بھلے چار قدم چل کر تھک جائیں لیکن آپ چار قدم چل کے ہی تھکتے تھے اسے نہیں بیٹھ جاتے تھے थी. تو یہ کنٹینیو آپ نے اپنے آپ کو اسٹرگل میں لیا پھر اپنے آپ کو مستوب رکھتے تھے یہ بھی ایک ان کے لیے میں ارض کر دوں جن کے لیے اپ نے سوال کیا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھتے کیونکہ جب فارغ ہوتا نا انسان تو سوچتا رہتا ہے کہ یار اب میں نہیں اٹھ سکوں گا اب میں نہیں کر سکوں گا تو پھر اپنے آپ کو مصروف کیا ایکٹیویٹیز ہم خود مل جل کر پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز بناتے تھے مصروفیت بناتے تھے اسلام بھائی جمع ہوتے تھے اور پھر بات کبھی مجھے فرما دے دے گا تم بیان کرنا میں بیٹھوں گا میں سنوں گا میں بول تو سکوں گا نہیں کیونکہ ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہوا تھا تو باقاعدہ ہم اس کا اہتمام کرتے تھے ٹائمنگ ٹو ٹائمنگ کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے تو یہ نماز وغیرہ تو فارغ ہونے کے بعد ایک تنہائی فیل نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس پر اس کا اہتمام کیا تھا التزام کیا تھا بلکہ کہ اس ٹائم پہ تنہائی فیل نہیں ہونی چاہیے خود وہ اس چیز کو فیل کرتے تھے بڑی مطلب کہ اپروچ والی پرسنالٹی ہے نا اپروچ بہت اچھی ہے ہمبیلا سونا کی تو یہ چیزیں جب دکھ پریشانی آتی ہے نا انسان کو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی مصروفیت میں لے جائے کہ جس سے اس کی توجہ وہاں سے ہٹے اور وہ مصروفیت اچھی ہونی چاہیے اب جیسے میرے چھوٹے بیٹے حامد کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ میرے لیے وہ بہت بڑی ایک صدماتی ایام جی تھے کیونکہ وہ اس کی کنڈیشن ایسی تھی ایک تو نارمل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی کسی کا یوں ہو جاتا لیکن یہ اس کی ایک صدماتی ایک سی کیفیت ایسی تھی تو میرا کہا دوسرے یا تیسرے دن مجھے باپا نے فرمایا تھا کہ مصروف ہو جاؤ میں مصروف ہو گئے حفاظتی امور ایک دیگر حوالے فرمایا کہ بس آپ مت جاؤ ادھر ہی کام مدنی کام میں آپ مصروف ہو میں لگا مصروف نہ ہو الحمد خیر گھر خی بھی نہ کرے اولاد کی دیکھ بھال بھی نہ کرے اولاد اگر کی کی ہی ت... ہو جائے وہ اولاد کی دیکھ کر بار... تو آج. میں دیکھئے میں ایک بات پہلے ہی جی کر دوں اب سوال تو میں نے کر ہی دیا ہے لیکن وہ امیر عصمت کا مدنی پھول ہے اس پر یوں سوال بنتا تو نہیں تھا بنتا تو نہیں تھا سوچ رہے ہوں نا لوگ ہر طرح کا بندہ ہم نے سوچ دے دیا اگر نہیں بھی سوچ رہے تھے تو میرا بھی ایک سوال ہے اب پورا کر لیں اب آدھا سوال میں بھی تو گڑبڑ ہو جائے گی نہیں تو یہی ہے نا کہ آپ جیسے کہا کہ بھئی یہاں مصروف ہو جائیں تو باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کا خیال کرے اس کی تیمار داری کرے اس کی عالت میں تقریباً بےہوش ہے وہ بستر پر بے ہوش ہے اس کو اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہے اور پھر میرا خیال ہے آپ دن رات وہیں سوئے کھانا تھا کھانا پینا اس سونا پھر اس کے بعد جب گھر آیا تھا تو پھر دیکھتے تھے ابو میرا خیال ہے جب یہ گھر آئے تھے حفاظتی عمر کی وجہ سے پاپا نے مجھے ہسپتال جانے سے منع کیا تھا اور میں ایک مرید ہوں تو پیر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آئیں آئیں جو بچوں گھر ان شاء اللہ بڑی انہوں اللہ جی اردو میں کیسے یعنی آپ کو آپ کا بیٹا گھر مل جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا سلیر اس وقت کیا کنڈیشن تھی اعتماد تھا تھا دل کی میں وہ پچھلی بات سے ریلیٹڈ بات معذرت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا امیرل سنت جو ہے پرہیز کیا سارا ڈاکٹر نے جو کہا وہ کیا بندہ مومن جو ہے تو موت سے نہیں ڈرتا امیرل سنت کو اپنی زندگی سے پیار کیوں ہے بات زندگی سے پیار ہو یا موت کا ڈر کا نہیں ہے یار یہاں تو یہاں تو بندہ موتازی سے ڈرتا ہے نا یہاں موت کا یا زندگی کا میٹر نہیں آپ بستر پر پڑ جائیں کتنی بڑی پریشانی ہے یہاں انسان جوانوں اسپیشلی اس عمر میں بڑی عمر میں تو انسان بہت زیادہ موتازی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے ہو گیا تو میری عبادت کا کیا بنے گا میرے دیگر چیزوں کا کیا بنے گا میرے درس و بیان کا کیا بنے گا اور ہم سنت جیسی جو لیڈرشپ اسکلس جن کے اندر ایک درجہ اتم موجود ہیں اس کو ان کے لیے کس قدر اس معاملے میں غور و تفقع کی ضرورت ہے میرے لکھنے کے اتنے کام رہ گئے میرے بیانات کے کام رہ گئے بہت ساری چیزیں سار نظر آتی ہیں پینڈنگز تو وہ ساری چیزیں انسان یہ ریکور کرتی ہیں انسان کو انس... اس کے مطلب مشنز جو ہے نا وہ اس کو ریکور کرتے ہیں کہ آپ اٹھو ہم تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں بخار یا کسی وجہ سے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار کیا ہوگا یہ رہ گیا یہ رہ گیا یہ رہ گیا اور مطلب کہ ہمیں نیند پوری کرنی ہے اس وجہ سے کہ ہم آگے کام نہیں کر سکیں گے ہمیں نیند پوری کرنی ہے ہمیں وقت پر کھانا کھانا ہے ہم وقت پر کھانا نہیں کھائیں گے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اور یہ احساس ہمیں دیگر کام نہیں کرنے دے گا ہم اگر وقت پر سوئیں گے نہیں پوری نیند نہیں کریں گے اور سکون نیند نہیں کریں گے تو آگے اگر سات گھنٹے اگر ہماری صحیح طور پر یا سات گھنٹے نیند نہیں ہوئی تو آگے کے سترہ اٹھارہ گھنٹے جو ہمیں گزارنے ہیں اسلامی بھائیوں کے بیچ میں وہ کیسے ہم گزار سکیں گے ہم بات کیسے ہوگی بیان کیسے ہوگا مطالعہ کیسے ہوگا مدی مشورے کیسے ہوں گے آپ برائرہ راست کیسے کر سکیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا ایک بشر تقاضے اس میں آدمی کو ڈیری شادی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں نہیں میں تو نہیں بھی سوتا ہوں تو چل جاتا ہے کوئی کس کو چل جاتا ہے پوری نیند کرنی ہوتی ہے آدمی وہ تو نہیں یار لوگ کہتے ہیں تو سوتے نہیں ہوگا بھائی کیوں نہیں تو, تو سوتے نہیں تو پھر کیسے صحیح یہ مدینہ مدینہ جواب ہو گیا ایک اور جو حامد بھائی کی بات چلی اس سے مجھے ایک چیز جو ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے مدنی چینل پر اس وقت دیکھا تھا کہ آپ کے یہاں ایک کارڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے تین دن کی آبزرویشن کا مجھے مضمون تو یاد نہیں ہے بر حامد بھائی کی ایکچول سچویشن اس وقت کیا تھی یہ وہ کارڈ پہ لکھی ہوئی تھی اور آپ کھانا بھی کھا رہے تھے یہاں تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی بیماری بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں گویا کہ یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ سارے پہاڑ ہم پر ہی ٹوٹ پڑے اور آپ نے خالی وہ کارڈ یہاں لگایا ہوا تھا کہ جس نے آنا ہے جنوب وہ کارڈ پڑھ گئی اس کو یا وہ تحریر پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا میں یہ موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت ہمدردی پیار اور یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سے سوال کرنے پر بھی ان کو ابھارتی ہیں کیا ہوا اب نہ پوچھے تب اگلے کو احساس ہوگا کہ اس کو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کیا ہو گیا تو یوں اگلا پوچھے گا تو صحیح اب سب کو پوری سٹوری سنا اس سے اچھا ہے کہ چھوٹا سا کارڈ امیر سونے سے لکھوا لیا تھا میں پوچھ نہیں جا رہا تھا خود لکھا تھا لکھوایا تھا نہیں لکھوا لیا تھا اور یہ باپا ہی کی تربیت تھی لکھ کر دے دیا تھا کہ جو بھی پوچھے اس کو کارڈ پڑا دینا کچھ لوگ تو پوچھنا چاہتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ پوچھیں بات چیت کریں ایسے موقع پر تیمار مطلب بات آپ سے پوچھتے رہیں اور بات کریں پوچھتے تھے کارڈ پڑھنے کے بعد بھی اچھا اچھا اب کیا پوزیشن ہے اب وہ کارڈ دیکھ کر وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے تب تلی نہیں ہوتی لیکن بہت سارے لوگ پڑھ کر بہت سارے نپٹ جاتے تھے نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہتے ہیں کہنے سے دل ہلکا ہوتا ہے بندہ جب تشویش ہوئی تھی بابل مدینہ کراچی ہوں مجھے یاد ہے کہ خالوں کا سیزن تھا کیونکہ بکرائی تھی تو مطلب جب پتا چلا تھا علاقوں میں اسلام بھائیوں کو تو ایک تشویش کی کیفیت تھی اور کنڈیشن ایسی تھی وہ برات والی کہ چھوڑ کے جائیں کہاں مطلب وہ علاقے میں کھا لیں اب وہ پوچھے تو کس سے پوچھیں کیا پوچھیں تو بس وہ یہی تھا ایک اٹھا کے آتے تھے پوچھتے تو کچھ چلا اس طرح کی جیسا ایسی فیلنگ نہیں مجھے باپا نے میں مصروف تھا الحمد داود اسلامی کے مدنی کاموں میں بغداد رضا نے ہسپتال سنبھالا ہوا تھا ایک دو اور میرے قریبی دوست ہیں اللہ جز خیر دے. دفعہ فون تو وہ میں معلومات تو روز لیتا تھا معلومات روز لیتا تھا پھر جب گھر آ گئے تھے میرا کل ایک مہینے کے بعد گھر آئے تھے تقریباً پورا ایک ماہ. تقریباً پورا ایک ماہ پھر گھر... پھر میں شاید گھر سے نہیں نکلتا تھا آپ نے پھر گھر پہ تھا پھر گھر پہ الحمدللہ اس کی ریکوری ہونے شروع ہوئی پھر محرم دس محرم الحرام کو جو سلسلہ تھا چوتھے اور پانچ میں نو اور دس محرم کو, محرم کو جو دو سلسلے میں نے ہمارے گھر کی چھت سے کیے تھے اس کا ساتھ بٹھایا تھا حامر کو جی تو دی یہ تھا تو وقت ہوتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتی ہے اچھا ویسے یہ ہے حادثہ جو ہے یہ اس قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انجری ہو گئی چوٹ لگ گئی خون نکل رہا ہے کچھ اس قسم کا ہے تو اس میں گھر میں ہو یا باہر ہو اکثر مطلب وہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے دوسرے ہیں دوسرے لوگوں کا اپنے تو جو پھولتے ہوں اس بیچارے کو اس کو پتا ہوتی ہوگی لیکن دوسروں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہا ہے کوئی رونا شروع کر دیتا ہے کوئی چیخنا شروع کر دیتا ہے اس میں کیا انداز ہونا چاہیے تو مجھے تو الحمد للہ میل سنت کی تربیت اور صحبت کی برکت سے یہ ہوا کہ جب یہ اس کی جب اس صورت حال کو دیکھا تھا تو م... م... وہ ایمرجنسی وارڈ میں تھے میں آکر شاید کرسی پر بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ اب کیا کرنا اب کیا کر وہ ہرا والا ماحول نہیں تھا رونا دھونا تھا ہمارا بچوں کا دیگر کا یہ بہت روتے تھے اور تھا گھر والوں کو تسلی دینے کا بھی کام تھا رشتے دار خاندان سارا جمع ہو گیا تھا عامی چھوٹے رشتے دار اور خاندان تق... تقریبا کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہاں ہسپتال میں جمع ہو گیا تھا تو اب دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے اب دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر فرما کوئی مطلب ایسا چونکہ مدری ماحول مل جاتا ہے نا تو پھر الحمدللہ ایک ترقی بن جاتی ہے دو... تو... رونا آنسو آنسو آنسو یہ ہو آنسو تو ایک شفقت پیدری کی وجہ سے آنسو تو نکل آنسو کا تو یہ حال تھا کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے روتا تھا میں دا دا سے. تو یہ تو ایک انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا لیکن یہ سلسلہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور نہیں میں وہ آنسوں پر روایت بھی ارد کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے شہزادے کا جب وسالے باقماز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو صحابہ کرام علی رضوان نے حضرت صلی اللہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ رحمت کی آنسو ہیں مجھے اس وقت روایت یاد آتے تھے واہ سبحان اللہ میں بیٹھا رہتا تھا کیلے اور آنکھوں سے پانی نکل رہے تو مجھے اولاد کے غم میں جو آنسو نکلتے ہیں اولاد کی محبت میں مجھے وہی اور رحمت بھرے آنسو کا تذکرہ یاد آتا لا لا لحان اللہ یہاں ایک اولاد کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ماں باپ کتنی محبت سے کتنی شکل سے اولاد کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اس کی پرابلم پر پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں تو کتنی محرومی ہے اولاد کی اگر وہ اپنے والدین کو دکھ دے ان کو تکلیف دے اضا دے داؤ کا مدنی ماحول ہماری تربیت بھی کر رہا ہے ہمیں بتا بھی رہا ہے دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا بھی رہا ہے کہ والدین کو اولاد کے حقوق پورے کرنے ہیں اور اولاد کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما فرمبردار بھی بننا ہے جی مہروز بھائی سلمان بھی یہ شعر کا ہم نے اشعار سے آپ کو خاصی دلچسپی ہے اور آج کچھ اشعار ہم لے کر آئے ہیں جن کی کچھ وضاحت اور تشریح آپ نے میں وضاحت کروں گا جی ہم تو لکھ کے لایا شاء ایک شیر کی لکھری یہ سلمان بھی آپ سیدھے جی شیر ہے امام اہل سنت کا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے کیا مانا ہے اس کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شیر میں معافی ضمیر جو مجھے تو نہیں اس کا ہی لیکن اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے سبحان اور جیسے کہ حدیث حدیث سے مبارک ہے کہ ان نما اناقاسم و بدلہ ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں سبحان اللہ تو ایک تو اس روایت کی طرف توجہ جائی میری پھر وقت کو اللہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو قرآن کریم میں ہے تو میں بھی اور ایڈ کر دوں جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے رشادیا کم اللہ نے مجھے بھیجا ہی بانٹنے والا بنا کر ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں سبحان اللہ تو یہ ہے تو ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بہتر کی ہے تو یہ مطلب کہ یہ نا کہ اللہ تعالی ان کے وسیلے کے بغیر بھی دے دے گا وہ تو دینے پر قادر ہے مگر ایک بڑا پیارا نظریہ آل نے اس شعر میں بیان کیا ہے سبحان اللہ, اللہ؟ امیر اللہ سنت فرماتے یہ میں امیر علسنت کا شعر پیش کرتا ہوں مجھے اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے مدینے, کو، مدینے کا جس کو بلابہ ملا ہے رشک آنے والی کون سی بات ہے اشتخر اللہ سوال ہے میرا نہیں ہے یہ اگر اس کی بھی قسمت پر رش نہیں آئے گا تو کس کی قسمت پر آئے گا کہ جو مدینے جا رہا ہے کہ مدینے کا جس کو بلاؤ میرا سمے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اب جن کو سرکار اپنے پاس بلا اس سے بڑھ کر کیا رش کی بات ہوگی کہ یہ وہ نصیب والا جس کو نبی پاک نے اپنے پاس بلایا ہے اللہ اللہ لمبوں کو یا کر کہہ دے کہ فنا صدر نے بلایا ہے صدر نے یاد کیا ہے تو آدمی پھولے نہیں سماوے تو سیدم امام المبیا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجازت سے جو برگاہ دربار رسالت میں حاضر ہو اور وہ دربار کے جس کے بارے میں خود اعلی تد لکھتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام جو بندگی ظولف رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت اس بار سے فقط اس قدر کی ہے معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے اور ایسے, ایسے مدینے میں بندہ جائے اور وہ کہ مجھے اس کی قسمت پر رش آ رہا ہے اس کی قسمت پر رش نہیں آئے گا تو کسی قسمت جو امریکہ جانے والے گی یو لنڈن یورپ سوٹزرلینڈ جانے والے گی شاعری کرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا فرکار کا مدینہ چھیڑا ہے تو سنو میں شاعری بھی کرتی ہوں اپنا بھی کوئی شعر سنا مجھے شاعری نہیں آتی ویسے کبھی آپ کو آیا نہیں دن میں خیال کے مرکزی مجلس شورا کی نگرانی بھی ہے اور بڑے سارے کام ہیں ایک سو تین شعبے چل رہے ہیں ایک سو چوتھا شعبہ جو ہے ایک سو یہ اشار چلو مجھے تو میرا لکھ ہی لے ذمہ داری ملی ہے اور ذمہ داری پر رہنے کے لیے شائر ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا اشار ضروری ہے آپ کے اشعار سن کے مطلب یہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ شاعری میں صحیح ہوں تو یہ بزرگ ہوں اپنی فیلنگ آس کر رہا ہوں کہ اتنے برجستہ اشعار پڑھتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور امام اہل سنت کے امیر اہل تولیت سنت کے اشعار زیادہ آپ پڑھتے ہیں تو مطلب یہ خود بخود نہ سلمان شروع سے بہت ذہن بننے لگتا ہے قلم چلنے ہی لگتا ہے کچھ نہ کچھ کیا پتہ چلتا ہوا میں آنے کے بعد ناطخانوں اور ناطخوانی اور اس طرح کے ماحول میں بھی ایک موقع ملا ہے تو ماشاء اشعار اس یوں کچھ نہ کوئی یاد ہو ہی جاتے ہیں ذوق تو آدمی کا ہوتا ہی ہے نا ذوق ہے کلام کا لیکن کبھی شاعری مطلب آئی نہیں ہے فیلڈ ہی نہیں ہے اپنی اور امیر سندر فرما دے کہ یہ شوق چوڑانے والا نہیں ہے یہ شوق اس میں نہ ہی جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہم شاعری ہمارے لیے شاعری یا تو حمد ہے یا نہ دے یا من کا ہے اور اس کے لیے ایک تو فن شاعری کے ساتھ ساتھ دینی قرآن و حدیث کا عالم ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن سے سیکھی میں نات گوئی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ آر لکھتے ہیں اب کس فن میں کون سا فن ہے ایسا دنیا کا جو آپ کو آتا ہے کوئی فن ہے ایسا جو آپ کو آتا ہے گناہ تو اگر فن ہے تو آتا ہے جو جو بات کریں علم کی بات کریں اس کی نفی فن کی بات کریں اس کی نفی بھائی گنا باپا کسی نے فرمائے باپا نے کسی نے ارض کی تو باپا نے بڑی ان کی ساری فرمائی تھی اور مجھے تو اپنا چہرہ مجھے انہوں نے دکھایا کہ آپ اپنی کوئی کرامت بتائیں اور سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی کو کرامت سنائیں فرمایا میری کرامت یہ ہے کہ گناؤں کا بوجھ میرے سر پر ہے اور زمین پھٹتی نہیں ہے تو یہ آپ کی ان کی ساری ہے تو یہ چیزیں آدمی مطلب غور کر آتا ہے کیا ہے ہم لوگوں کو یا دین کا کام ہے نا دین کا کام سلما سلما کرتا ہوں دین کا کام ہے نا قابلیت سے نہیں ہوتا دین کا کام اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے آدمی بولے کہ میں قابل ہوں تبھی یہ کام کر رہا ہوں تو قابلیت کے ہوتے ہوئے وہ کہیں کا نہیں رہتا قابلیت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے جس سے دین کا کام لینا ہے اپنی رضا کا کام لینا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اس کے لیے وہ اسباب وہ راستے مہیا فرما دیتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے باقی یہ کہ اللہ جس سے چاہے لے لے یار سب خوف کی کیفیت اور آجی اپنانی کی کیفیت اپنی جگہ اور یہ بھی میں ارض کرتا چلوں کہ مطلب ناظرین کو جو بھی لگتا ہو عموماً جب آپ کا تاریخی سیشن چلتا ہے کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ تعریفی سیشن ہے تو اس کے بعد ہماری کلاس ضرور ہوتی ہے تو آپ سے ارض یہ کہ آپ کا ایک اسٹیٹس ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو نعمت عطا فرمائی تو صحیح آجیزی کریں بالکل خوف بھی رکھیں جو ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے بھارتی <سلام> کی, بار... کی حداب بتا دیں خوف کی حدات بتا دیں اور وہ حد اشارے ہو انشاءاللہ سے تجاوز نہیں کروں گا اگلا اس شعر کی تشریح ان گرمی ہے تپ ہے درد ہے بالکل سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دے کر کی درد ایک ہی شعر ہے ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ تو اعلیٰ حضرت کی کیفیت کی والا شہر ہے یار رحمۃ اللہ تعالی دینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے تو یہ تو مدینے کے سفر پہ یہ تو سفر مدینہ پر کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ کیا <گرمی> <coughs> درد, درد ہے, ہے درد ہے کلفت جی سفر کی جی ہے جی یعنی یہ راستے میں جو, جی جی جو یہ چیزیں ہیں نا شکر یہ تو دے گیمت کی درد کی ہے یہ کس زمین پر ہے کس سفر میں ہے کس دربار میں کس مدینے کی طرف جا رہا ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ زمائش آئی ہیں وہ ڈسکس نہیں کریں گے نہیں کیسے کریں گے کہ یہ نا شکر یہ تو دیکھا پیسے دیے ادھر کمال بات ہے آپ تو اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں ادھر جمع کرا بھائی جان یہاں مطلب کہ پریشانی جو ہے نا وہ نہیں میٹر کرتی آدمی کے بعد دھون ہو جائے تو اعلیٰ ضرورت رحمۃ اللہ تعالی رہنے آسان الریالی آدابی دعا میں بڑی خوبصورت بات دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں اتنا محو ہو جا یعنی اتنا گم ہو جا اللہ کہ یہ بھی یاد نہ رہے کہ کیا مانگنا کیا عظیم کلیم نا یعنی اللہ سے مانگنے کی لذت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت میں اتنا محو ہو جا گم ہو جا یہ بھی یاد نہ رہے کہ کیا کیا مانگنا ہو یہ بھی نہیں ہوش کے کیا یو کھو گئے یو کھو کو گئے سرکار کے انتاپ کرن مانگ رہے دن رات مدینے جیسا ہے غنی بیسی مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی شیر کا حیرت جی. یہ مدینے تو مدینے کی وہاں پر مدینہ مدینہ ایک شیر مجھے بھی ملا ہے آپ چلے آپ کو جو یاد ہے وہ پوچھ ہے ملنے آب. پر کیا کرنا ہے یہی پوچھ پوچھنا چاہے چلے یہی پوچھ لو یاد حضور کی کسائے غفلتے غفلت عیش ہے ستم خوب ہے کئے دے غم میں ہم کوئی ہمیں خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں جگائے کیوں نہیں ہے نا نہیں نہیں کوئی ہمیں ری کوئی ہمیں کوئی ہمیں اٹھائے گی آپ نے آخری مشرا شروع کیا یہ تو وائی نہیں نا آخری مشرا آپ نے شروع کیا پورا بھی آپ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں کید سے چورانا آئے گا اب کید ہے نا تو چھڑانا آئے گا سویا لکھا ہے تو جگانا آئے گا بیٹنا لکھا ہے تو اٹھانا آئے گا یہ اب دیکھیں نا آپ کو یہ بھی پتا کہ یہ ہے تو یہ ہوگا تو میرا مطلب اندر سے مجھے آواز آتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ پتہ ہے کوئی دیوان ہے کہ جو صاحب فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی لکھ لیتا ہوگا کبھی نہ کبھی کیا کہنا ہے دیوان ہو جاؤں اللہ بغداد بغداد بھی ہمارے ساتھ بغداد یہ شیر سنا تو پڑھ کر ہاں طرز میں سنا گے شعر؟ نہیں آپ نہیں آپ سنا طرز میں دے دیتا ہوں یاد <سؤال> حضور کی قسم غفلت ایش گی تم خوب غم میں غم یاداد بھائی پہلی دفعہ کچھ ان سے بھی گفتگو ہو جائے اچھا یاد آئی لب یاد حضور کی قسم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد کی قسم غفلت عیش ہے ستم یہ جو غفلت میں پڑھنا ہے اس کے بارے میں تو خوب ہیں قید غم میں ہم یعنی ہمیں غفلت یہ جو قید ہے نا اس قید کا جو غم ہے یہ اتنا پر لذت ہے کہ یہ ایش والی جو لذت ہے نا جی. یہ اس کی حاجت نہیں ہے اس طرف نہ بولاؤ یہ, یہ نہیں یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے خوب ہوں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں مجھے آقا کی یاد اور غم مدینہ اور غم رسول سے چھڑانے کی کوشش کیوں کرتے ہو اس پہ مجھے وہ شہر یاد آ رہا ہے جی. میں مریض مستفی ہوں مجھے چیرو نا تبھی بو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ مدینہ مدینہ سبحان ہاں ذکر مدینہ کرتے رہو نہیں نہیں ہیں مدنی کسوٹی بھی ہے اور وہ ایک لفظ بھی دینا ہے آپ کو پوچھنا ہے آپ نے بغداد بھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں میری مدنی نی... چینل کے ناظرین کو آپ کے سبان ہی <tap> سے پتہ چل رہا ہے الحمد میری مدنی چینل کی ذمہ داری ہے مدنی چینل میں انگلش مدنی چینل کی ذمہ داری ہے اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ سوشل میڈیا اس کی بھی ذمہ داری داؤت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ذمہ دار آتے اب ناظرین کا نمبر ناظرین کا نمبر ڈھونڈنے کے سوشل میڈیا کے حوالے سے نمبر موجود ہے اسکرین پر آن جی سین سین ہے رابطہ کرنا چاہیں تو بالکل ہمارا پرسنل نمبر دینے کا رجحان کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ کئی میں نے پروفیشنل اداروں میں بھی دیکھا ہے اوورسیز بھی دیکھا ہے کہ وہاں اداروں میں اور آفس اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہم نے پرسنل نمبر نہیں دیتے ڈپارٹمنٹ کا نمبر دیتے ہیں ہم, ہم, ہم سے کام ہو تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے گا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ریسٹرکشنس ہوں گے اس میں ہر اعتبار سے عافیت بھی ہے اور دفاع بھی ہے سسٹم بھی بنتا ہے ہمارے شوبہ جات ہے ان شوبہ جات کا الگ الگ ایمیل میل ایڈریس جو ہے وہ بنا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ سسٹم ایک نظام جو ہے وہ مقبول دعود اسلامی کا سینٹرل ہے یونیورسل نمبر ہے بہت سارے بغداد بھائی کی عمر کتنی ہے یہی بتائیں سے پوچھ رہا ہوں دیکھ آپ کی شادی شادیشتا ہے ماشاءاللہ اللہ مدنی منا بھی ہے تو چھوٹی ہو شادی ہوئی تو شادی سے پہلے اور ابھی میں کیا فرق ہے بس ریسپانسیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں باقی کوئی ایسا سچ فرق تو نہیں ہے <takes> ابو ابو ابو کی شفقت میں کیا فرق <takes> ہے وہی ہے وہی ہے سیم سیم ہے اگر بس اب آپ پہ زیادہ شفقت ہے یا آپ کے مدنی منع پہ زیادہ شفقت ہے آپ دیکھ ہی رہتے کس پر زیادہ ہے ہم پر جب تھی تب ہمیں یاد نہیں ہے اچھا اگر آپ چاہیں کہ خوش کریں زیادہ نگرانے شورا کو بحثیت والد تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ کن چیزوں سے نگرانے شورا خوش ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام سے زیادہ تر تو یہی ہے شروع سے بچپن سے ذہن بھی یہی ملائے کہ مدنی کاموں میں لگے رہے اور جب یہ نہیں اپاتے تو ساتھ کو لے جاتا ہوں تو ویسے خوش ہو جاتا آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں یا نبھا رہے ہیں اور جیسے ویسی ہوا تو گھر کا سامان بھی لے کر جاتے ہوں کبھی دودھ ہے تو کبھی بریڈ ہے تو کبھی کچھ ہے جی جی جی جی مجھے بتایا جا رہا ہے انڈرسٹ فوڈ بات ہے کہ اتنی اندر کی چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی بندے کو تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی اچھا لگتا ہے کتنا بہت اچھا لگتا ہے کیوں جب آپ کی اولاد اپنی ذمہ داریاں نبھانے والی بن جائے اور ذمہ داری نبھاتی نظر آئے نا تو خوشی ہوتی ہے ایک نیچرل ہی آپ کو خوشی ہوتی ہے الحمد للہ اولاد اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طرف بڑھ رہی ہے आ, اچھا لگتا ہے ویسے ابو نگران کی طرح سمجھاتے ہیں ابو کی طرح سمجھاتے ہیں دونوں ہیں اچھا یہ <laughs> <laughs> تو بڑا ہو یہ سب کبھی کام کے حوالے سے ہوتا ہے تو پھر ویسے یہ بات تو سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کئی مشوروں میں ایسا ہوا ہے بغداد بھائی موجود ہوئے تو مطلب وہ کام کے دوران جو نا کام کی جب گفتگو ہوئی تو مخاطب تو آپ بیٹا بیٹا کر کے ہی کرتے ہیں نارملی لیکن وہ ایک جو انداز ہونا چاہیے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ یا میں کہوں جیسا انداز تھا بلکہ مجھے ایک دو موقع پہ ایک دو موقع پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید بغداد کے ساتھ آپ کا جو رویہ انداز اور الفاظ ہیں وہ شاید دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں سلمان بھائی کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس کی نسبت تھوڑے سے تھوڑی سی مطلب مختلف پروفیشنل پروفیشنل پروفیشنلزم اور ادارتی کام جب ہوگا مدری چینل کا مدری مشورہ کرنا ہے اور یہ ایک انگلش ٹرانسمیشن اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کے ذمہ دار اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ ایز ایک ریسپانسبل اسلامی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کیے گئے کام کی کارکردگی ان کو دینی ہے اپنے شعبے کے ذمہ دار ہیں اور اسپیشلی اسے موقع پر مجھے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ بیٹھے اسلامی بھائیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ یہاں کوئی مطلب کہ بلا مصلیحت شرعی اور بلا اجازت شرعی یہاں کوئی ایک ایسا نرم گوشہ جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک اللہ نہ کرے کسی کو استحصال محسوس نہ ہو اللہ نہ کرے تو یہ ہوتا ہے پھر یہ کہ ایک ہوتا ہے گھر اور باہر کا حوالے سے جی اب یہ کچھ بھی ہے تو گھر کا فرق رہ بغداد ہیں تو گھر کے فرق تو وہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ ایک اچھا لگتا ہے مطلب اگر میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ مدنی اسٹاف ہے آپ کے آفس کا اور آپ کا بیٹا بھی اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کو ہوگا کہ بیٹا نے کام سنبھالا ہوا ہے میری خوشی واقعی یہ ہے کہ اولاد ہماری اولاد دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سنبھالے مدنی کام اتنے زیادہ ہیں اور اتنے اہم ہیں کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہی زندگی تھوڑی ہے اور ہر آئے تھوڑے عرصے میں نئے مدنی کام کا ہم آگاہ وہی ہے کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بدگمانی سے بچانا چاہیے اس قسم کی چیزوں سے بچانا چاہیے میرا ایک ذہن ہے کہ اگر میں اور بغداد بیٹھے ہوں آپ کے ساتھ اور چائے کا ایک کپ ہو تو میرا ایسا ہے مجھے خوش فہمی ہے کہ مجھے شاید جو چائے دے دیں گے بغداد بھائی کو نہیں دیں گے شاید ایسا ہو جائے تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ پھر بغدادی محسوس کریں گے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو پہلے پیش کروں سلے رحمی کی نیت کر لوں اب وہ ٹھیک ہے ابھی تو دیکھیے اب آپ سے کیا جیتنا ہو ہارنا ہے کپ ہو یا آپ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں نہ ہوں آپ دونوں کو خوشی ہے چائے پیار نہیں صحیح ہے ظاہر سی بات ہے آپ نگران کچھ بھی نہیں آپ کو زیادہ اچھا نہیں ہوتا ضروری ہے میں ٹریبل راؤنڈ میں ٹیبل بردان میں میں آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کی فیلنگ ہے مجھے تو تقریباً کئی چیزوں میں ابو اتنا وہ نہیں کرتے دوسرے اسلام پہ وہ کرتے ہیں اسی وجہ سے تاکہ یہ بدگمانی نہ ہو اور یہ والی فیلنگ نہ ہو تو اب چار اوقات ابو کو دوسرے ہمارے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اسلامی بھائی وغیرہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار بغداد کیا چل میں بولتا ہوں بھائی میرا بول دو میرا آپ بولو گے تو شاید کر دیں گے میرا میرے بولنے سے نہیں کریں گے ویسا یہ بہت ساری چیزیں ایسی سوشل میڈیا کے لائیو ہے آپ کی سب فیلنگ کیا ہوتی ہے جیسے جب آپ کے ساتھ ایسا رویہ ہے ایک مطلب تھوڑا سا جدا گانا رویہ ہے اور وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو یوں کہ انڈرسٹینڈنگ میں کہیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوتی ہے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت یہ تو واضح بات ہے دیکھیں ایک میروز بھائی یہ بدی ہی سی بات ہے اور بدی ہی دو قسم کا ہوتا ہے ایک بدی اولی ہوتا ہے ایک بدی ہی اولی گہرے اول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل بدی ہی سی بات ہے کہ جس ہوتی ہے جی واضح جسے کہتے ہیں از ہر شمس اب من منس بھی مشکل کر رہی بھی تو ظاہر سی بات ہے ایک ایک ایسا فتح جس سے آپ کا ریلیشن ہے تو اس سے آپ اور طریقے سے بات جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے جیسے تین بلیگین ہم ہم آپس میں جب بات کریں گے تو وہ اور طریقے سے ہم سب کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو بولوں گا بیٹا آپ کھاؤ کے میں آپ کو بولوں گا آپ کھائیے صحیح اگر اتنی ساری باتیں واضح ہیں تو پھر تو ہمارے سارے سوالات جو کل الگ ہو جائیں گے وازد, چلتے ہیں سیگمنٹ ہے مدنی کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس ٹائم پر جس ٹائم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر ان اسلائی بھائیوں کو زیادہ ہمت دیں جو ہیں دعوت اسلامی چلانی ہے ٹھیک ہے دکھائیں جی کیا ہے کیا پہچاننا ہے وہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں گھر پر تو گھر پر ہوتا ہے مدینہ بدینہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑے خلا تھا کہ جو نا اندر کی باتیں نہیں آ رہی تھی بغداد بھی آ انشاءاللہ اندر کی باتیں بھی آئیں گی جو اللہ اللہ ابو کو چھپانے والا استافر اللہ نہ تو ہم کو ایپ کھولنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ نہ معاف کرے گی کیسی بات کرے گی میں نے یہ دعا صحیح نہیں کی تھی آمین کہنا چاہیے تھا نہیں آمین تو ہے ہی لیکن یہ دوسری بات بھی تو آپ اپنے احتماد کر میں نے اللہ سے دعا کی ہے اس میں کیا چلے چلے جی وہ گول ہو رہا ہے ہمارا جی ایک دو تین چار پانچ چار چار ہر بتانے اور چار ہی غلطیوں کی بھی گنجائش ہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ بیچ میں آر دکھا ہوا ہے جی جی آر ہے آر ہے آج بغداد نہ بتا دیں نہیں نہیں بغداد بھائی تو بغداد بھائی ایس ایم ایس بھی نہیں کریں گے آپ کو واٹس ایپ بھی نہیں کریں گے اور بغداد بھائی کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں باقی آپ جس سے چاہیں اور ان کو پتا بھی ہے یہ ہے کیا پتا پتا نہیں پتا دیکھ لیتے کر کے ٹرائی کریں نہ تو آپ کو نہیں پتا کیا ہے یہ ایسے تو نہ کرے گھڑی بھی چل رہی ہے حضور آپ باتیں کریں باتیں کرتے وقت گزاریں لفظ بتائیں جو مرضی کریں کلیز تیار ہیں آپ کو ایک میں ٹرائی کر لیتا ہوں ایک وڈ نہیں نہیں آپ سے اور وڈ ٹرائی کروائیں گے ہم ان شاء نہیں نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ای ہے جی اس میں ای فار ایگ فور ایگ جی اگ نا جی ہے اس میں جی نہیں ہے میں نے کہا دیں تو ہے بس اب آگے نہیں آئے گا کچھ ہو سکتے آپ بھی جائے ہو سکتے نا بھی آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی تین وابلس باقی نام اچھا نہیں پہنچ گیا نہیں نہیں اپنا موبائل فون آپ رکھ لیں بغداد بھائی کے علاوہ جو چاہے بتا تین واوزل باقی ہیں اور تین غلطیوں کی گنجائش گنجائشیں اور تین خانے خالی ہیں اور چار سیکنڈ رہ گئے ایم ایم ایم فار محمد اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے لگوا رہے تھے احرام کے لیے میں تو ایسے ہی لگا رہا ہوں اچھا ایسی گا نہیں یہ غلطی کر گئے ویسے آپ تو نہیں ہے کرتا رہتا ہوں غلطی آپ سدھار تیرا کرے بس ادھر بولے تو پھنسے نہ بولے تو پھنسے تو بول کے پسے اچھی بات نہیں ہے سبحان اللہ این فار تو اچھی بات ہے لیکن این ہے نہیں اس میں اچھا نہیں نہیں ہے بغداد بہن بھی کہہ رہی نہیں وہ غلطی لگی نیچے موبائل دیکھ لوں سے مدھیہ جنہیں کے ناظرین اب جن کے پاس نمبر ہے بتا دو وہ بھی سکتے ہیں نا ناظرین بےچارے کیا بتائیں پاس نمبر ہونے کا ہے یہ بھی ایک نقصان نہیں نہیں کوئی نقصان, آخر نقصان آخر نہیں ہے میں کیوں لگ جائے گا جی آ مجھے اچھا کیا بات ہے جی جی بتائیے بتائیں دے نا آپ جب آگے تو بتائیں کیا براک براک سبحان اللہ بالکل براک یہ صحیح ہے جی سبحان اللہ کون ابو برا چلے جو بھی یہ حضرت صاحب کے خاندان سے مدد ہوئی ہے میری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان خاندان اختار نے مدد کی ہے کیا بات ہے یہ براک سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا مبارک سواری کہ علامہ اسم الحکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے روح البیان کے اندر کہ براک پر ہیرے اور موتی بھی تھے اور براق میں سے نور چمکتا تھا تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی یہ شان ہے ان کی اپنے نور کا آلم کیا ہوگا سبحان اللہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں ان کا قدم پڑتا تھا ہمارے شاہ بھائی جو احمد نکل بھیا تھا آپ نے میرے لیے بھی بھی بھی جی جبریل براک سجا کر کے دوست بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی میراج کو دولا جاتے سبحان اللہ اللہ کے رحمت سے یہ سلمان کیا کرنے لگے تھے مدنی سبحان اللہ اچھا یہ آنے والی بدھ کو انشاء اللہ تعالیٰ خیرین امام جعفر صادق رضی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اور مبارک پندرہ رجب المرجب کیا بات تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد انشاء اللہ جلوس جعفریہ جلوس جعفری, سوروس جعفری کا بھی ذہن ہے ان اللہ جلوس بھی ہوگا اور اس کے بعد اجتماعی ذکرات کا سلسلہ ہوگا ٹھیک پھر انشاءاللہ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا ٹھیک پھر انشاءاللہ کھیر پوری کا بھی سلسلہ ہوگا ارے آپ کھیر پوری کا نام سن کر دے گا جیسے مسکراہ کے لبوں پر آئے گا دو چھوڑیں گے میں پہلے آنے والی بدھ کو پھر ان شاء اللہ بائیس رجب کو حضور سیدی کاتب وحی امیر میر حضرت صابی رسول حضرت جن کی بارگاہ رسالت سے بڑی تعریفیں آئی ہیں اللہ آقا اللہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ اللہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں حضرت سیدنا امیر, محبیتو امیر محبیتو رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انشاءاللہ عرص مبارک ایک تشہیری گلدستہ ہے جی وہ بھی دیکھ دی دی لیتے دکھا جی میں جی آپ سب کو دعوت دیتا ہوں پندرہ رجا المرجب کو انشاءاللہ یہاں پر ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق ربی اللہ تعالیٰ کا عرس منائیں گے آپ حضرت سید امام باقی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے ہیں جس سے خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی دعوت ہوتی ہے یہاں پکاتے کھیر بھی یہی ہوتی ہے پوڑی بھی یہیں ہوتی ہے اور آنے والوں کو ہم یہ نہ کھلاتے تو ہے کوئی نیت ہے ابھی اس طرح سے بھی تیاری بھی کرے نا یہاں ہے انشاءاللہ دنیا بھر میں کریں گے ای ابھی فضا رہے مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں بارہ اپریل بدھ کو عشاء کی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اجتماع سکر ناتوں کا بھی سنیں گے گاؤ مناجات بھی ہوگی <سلام> اور پھر انشاءاللہ تبارک اللہ ذکر مبارک بھی کریں گے علماء اسلام نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی عائم وقت میں آپ سے فیض پایا فتح بھی ہوگا نیاز بھی ہوگی عاشقہ نے رسول عاشقہ نے اہل بیت اپنے گھروں پر بھی ضرور نیاز کیجئے گا دیکھیے بارہ اپریل بروز بدھ رات سوا نو بجے اجتماع ذکر ب سلسلہ عرص مبارک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ اللہ عنہ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر اچھا آج اثر کے بعد آپ ملاقات بھی کر رہے نا. ہیں اور آج ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل سلسلہ ہے سنت نے آج کے ذہنی آزمائش کے فائنل میں اپنا مدنی گلدستہ بھی ان شاء انشاءاللہ وہ بھی چلایا جائے گا ساڑھے نو بجے سٹارٹ ہوگا تو آپ اثر میں شروع سے ملاقات بھی کر لیں اگر ممکنہ صورت بنتی ہے اور یہیں پہ رہیں ملاقات میں پچھلا دفعہ بھی یہ ہوا کہ رش زیادہ تھا جن کی ممکن بن پڑے گی اخباروں مغرب کے درمیان ملاقات ہوتی ٹھیک ہے اس وقت کے دوران جس جس کی ممکن بن سکے گی انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی سلمان بھائی بھائی تجب کو حضرت امیر ماویہ ربی اللہ تعالیٰ عنو کے مبارک اُس کے سلسلے میں بھی جلوس سے معاویہ بھی نکالیں گے اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ مدنی سوٹی کی طرف بڑھتے ہیں گیارہ سوالوں میں آپ نے پہنچنا ہے کیا ہم نے سوچا ہے اس میں ابھی جعفر صادق امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تعالیٰ پندرہویں سوالات ہو جائیں گے پھر ستائیس رجب کو ستائیس کرنا پڑ جائیں گے آپ ایک محرم اور آرام کو ایک کر دیجئے گا نہیں یہ صحیح ہے مشکل بھی تیار ہو گیارہویں والے کے سب میں جو ہے نا ہمیں گیارہ کر لیجئے گا ابھی کریں گے جو ارس کی رات اگر مدنی کسوٹی کی نا تو اس میں پندرہ کر لیں گے ستائیس عجب کو آپ ستائیس کر لیجئے گا بس اگر اس میں ایک بجری کی سوٹی کریں گے تو ستائیس کر لیں گے ٹھیک ہے میں بھائی ہیں نا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ جی پہلا سوال گھڑی گڑی چڑھائیں اللہ اس کے سیکنڈ میں گیارہ ہونے چاہیے گیارہ سیکنڈ ہونی چاہیے گیارہ سیکنڈ میں سوچ کے رہے ہیں آپ نام کیا سوچ رہے ہیں نہ آپ کیوں اس سے پوچھ رہے ہیں میں نے سوچا ہوا نہیں سوچا کہ تین بندے اور نہیں بیٹھے ہوئے مرد ہیں جی مرد مرد ہیں مہروز بھائی نہیں لا اللہ کوئی مقام نعم نام مکان مزار شریف مزار شریف, مزا شریف جی. نہیں ہے جی لاتا پتہ چل گیا تو کیسے سلمان میں کھل کے سامنے نہیں پتا مجھے تھا لیکن میں بھول گیا تھا چیزیں محافی تو ہو جاتی ہیں نا جا ظہول ہو جاتا اچھا مزار شریف نہیں <تصفح> ہے تک کا مقام ہے مقام جو ہے مقدس وہ حرمین طیبین میں حرمین طیبین میں رات بھی اسے جواب لیں لا لا, لا لا عرب ممالک میں جی عرب ممالک بتو تو عرب ممالک دی کہلائے گا عرب ہی کہلائے گا نا کیا کون سا ملک ہے بتا دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے ہے یار عرب میں ہے آپ کیا مطلب تو نہیں اب عرب سے باہر آ جائے نہ آئے باہر نام بغداد میں نکل گیا نام بس ارب ملک میں جی عراق میں جی بغداد بھائی لا لا بغداد تو عراق میں ہی ہے سروان بھائی بغداد شریف عراق میں ہے شہر بغداد میں نہیں ہے ہمارا وہ مقام بغداد شریف میں نہیں ہے یہ آپ اچھا سوال کر رہے ہیں مطلب عراق میں نہیں عراق میں نہیں ہے عراق میں بغداد نکل گیا معاف کر دو یار پچھلی دفعہ میں دو سوال تو آپ سے ہمیشہ کر لیتا ہوں اور جواب دے دیتے ہیں آپ کو اب تک اس کی توجہ نہیں ہے تو چلیں عراق میں بھی وہ مقام نہیں ہے اچھا میں مزار شریف کی طرف کیوں جا رہا ہوں جب وہ مزار شریف نہیں ہے مقام ہے اور ارب اور عرب عرب ممالک میں پانچ ہوئے نا چھ ہو مرد نہیں ہے مقام ہے مزار نہیں ہے عرب طیبے میں نہیں ہے عرب شریف میں ہے بغداد میں نہیں ہے عرب شریف میں ہے بغداد نہیں عرب شریف ہی کام ہے بغداد نہیں پوچھا تھا عراق پر عراق میں عراق پوچھا بغداد خاص ہے عراق عام ہے تو اچھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ بغداد بھائی شواب دیں گے وہ بغداد درج آیا ناخ اور بغداد تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا صحیح چیز گھڑی ٹائم ختم ہو گیا سوال نمبر سات میں بولے شام جی بغداد بول کے شام میں لا لا نہیں شام میں بھی نہیں لا عرب ممالک میں بھی ہے شام میں وہ مقام نہیں ہے حرمین طیبین میں وہ مقام نہیں ہے یہ آپ کا آٹھواں سوال تھا بغداد نہیں ساتواں ساتواں مس کر گئے بغداد میں بھی وہ مقام نہیں ہے عراق میں بھی ہے عرب شریف میں عرب شریف بہت بڑا جی ہاں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں عرب شریف بہت بڑا ہے اور وہاں پر مطلب کتنی کتنے مقدس مقام ہیں اللہ اللہ ملک کتنے جی ہاں اور بہت مشہور جگہ ہے جس کے جی بہت مشہور جگہ ہے بہت مشہور جگہ ہے جی گھڑی گھڑی کہاں گئی بھائی؟ گھڑیاں ساری ختم, ختم بھائی. ہو گئی یا لگی نہیں یہ تو نواں سوال بھی مس کر دیا آپ نے نہیں لگی تھی جی جی ختم ہو گئی پچیس سیکنڈ تو ہوتے ہیں مصر میں بھی لا ہے یہ دسواں سوال تھا آپ کو گیارہواں اور آخری سوال ہے اتنا مشکل مکان دو سو بڑا آسان ہے تو جب پتا چلے تو سب آسان سب چاروں کو پتہ ہے تو آپ کے لیے مشہور بھی آسان بھی ہے نا شرکی مینارا کم از کم نہیں ہے شرقی مینارا نہیں ہے کم از کم آپ کو ابھی تک پہنچ جانا چاہیے تھا لگائیں بھائی آخری سوال کی گھڑی چلائیں اصل میں دیکھیں آج جو ہے نا آپ ہیں ادھر ویسے بھی شفکت کرتے ہیں لیکن آپ ہیں اور والد کی جو ہے نا ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ میں آؤٹ ہو جاؤں نا ابھی فی الحال تو ایسی کچھ یہ رہی نہیں کیا اس میں دن عرب <laughs> شر... ممالک مقام اس کی برقرار نہیں رہی ہے عرب میں بھی نہیں ہے عراق میں بھی نہیں ہے گیارہواں سوال بھی مس کر رہے ہیں بیت المقدس جواب دے رہے یا جواب دے رہا ہوں مقام بتایا ہم نے مقام بتانا ہے آپ نے مقام بتانا ہے نا بیت المقدس کیا ہے نہیں صحیح ہے تھوڑا سا یہ عام ہے ہاں جی آم ہے باقی عام ہے مسجد اقسا ابھی خاص ہے جی اب جواب ہے آپ کا جواب کون سا مسجد اقسا جی بتا بڑا زور سے کہیں نہیں دیکھا میں کچھ بھی نہیں دیکھا پھر آپ کیسے پہنچے یہ تو جب سے لبیک شروع ہے تب سے پوچھ رہے ہے آج جواب دے دینا آج تو دے بڑے مان سے پوچھا انہوں نے عرب ممالک میں سوال کا جواب ہی دے رہے ارب ممالک میں گھوم رہا تھا پھر براک پر پہنچا جو آپ نے صبح کیا تھا براک سے بیت المقدس بیت المقدس سے مسجد اکثر جب ہم نے براک رکھا تھا نا براک رکھا تھا ہم نے مسجد اکثر سے پہلے مسجد اکثر ہماری فائنل ہوئی تھی اور پھر یہ وہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا یہ مسجد الحرام سے مسجد اکسا تک نا نہیں اسرا یہ اسرا جی اسرا یہ اسرا اور پھر معراج پھر اوئے ہے نا پھر معراج ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف آسان انشاءاللہ منگل والے دن رات کو 10 بجے فیس بک پر نگراں شورا حضرت علامہ مولانا अजी محمد ابھی اتنا اچھا لنک دے رہا تھا آپ کو ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں میری خواہش تو نہیں ہے مگر ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے کہ وہ تاریخ پر خوش ہونا جس جو جس میں وہ ہے ہی نہیں یہ مطلب کہ ہرام قطعی ہے اور اس پر میں نے کیا کہا ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں ایک شریعت کا مسئلہ بیان کروں جو ہم سب کے لیے اس میں جیسے حافظ کا حافظ نہ ہونے مطلب ایک شاید حافظ نہیں ہے اور وہ اس بات کو خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے حافظ کہیں تو یہ بھی اس وعید میں شامل ہو جائے گا اور قرآن کریم میں اس کے لیے عذاب علیم ہے اور یہ حرام قطعی ہے میں نے اس لیے ارض کی ہے کہ ہمیں اپنے لیے ان تاریخی کلمات یا ان القابات سے خود کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ نفس و شیتان ہے نا یہ پھر اس میں آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آدھی بنا دیتا پھر پھر رکھ کر کوئی نہ لے گا تو غم پریشانی ہو جائے گی کہ یار یہ کہ علامہ نہیں بولا آج اس نے مجھے حافظ نہیں بولا آج اس نے مجھے یہ نہیں آگے بڑھتا ہے رضا نفس دشمن نے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چدر آنے والے تو ہمیں اسی وقت رک جانے چاہیے اور دوسری بات یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اس طرح ہمارے آپس میں بولنے والے جملے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مدری چینل ہے نا اور مطلب میرے لیے ایک ورڈ استعمال کریں گے تو وہ ورڈ اب میں یہاں لقمہ نہیں دوں گا تو وہ ورڈ لگا جائے گا چاہیے بولنا چاہیے تو اس لیے اور میں ہوں ہی نہیں علامہ یہ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے کے کا, کا, کا سیکھا ہے یعنی بہت بڑا عالم جو ہے نا اس کو علامہ بولتے ہیں نا بہت بڑا عالم ہے عالم سے بھی کتنا آگے نکل گیا تو یہاں عالم انہوں عالم علامہ کہاں سے گے اس لیے جو ایک تنظیمی طریقہ کار ہے اس پر رہنا ہی مناسب ہے آئندہ اتوار کو لبیک ہو گیا نہیں کیا ہے آئندہ اتوار اس میں جب جو بول رہا ہوں وہ پکڑ میں آ رہا ہے تو پرومو کا لنک دے دوں اگر آپ اجازت ہیں ہاں میں آئندہ اعتبار کیا ہے آپ پوچھ رہے ہیں میں نے یوں کہا کہ ہم جو بول رہے ہیں اس پہ گرفت ہو رہی ہے تو بند کر دیتے بھائی لب بیک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میں کیوں آپ کی گرفت کروں گا اگر میرے ان مدنی پھول سے دعوت اسلامک اور ہم سب کو فائدہ ہے خود میری ذات کو فائدہ ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو ان شاء اللہ ازل منگل والے دن رات دس بجے نگران شورا حضرت مولانا حجی محمد عمران اکتاری صلیمہ الباری کا لائیو فیس بک پر ہوگا آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں آخر یہ لوگوں کے کام کرتے کیسے ہیں جادو ہے کیا اور ہوتا کیسے ہے سفید جادو اور کالے جادو میں فرق کالے جادو کی کاٹ کیا کالے جادو سے ہی ممکن اصلی اور جعلی عامل میں پہچان کیسے ہو مصیبتوں میں گھرے لوگ آخر کہاں جائیں جہاں ان کی پریشانیاں حل ہو سکیں جالی عاموں کے چنگل سے بچنے کے آسان طریقے بتائیں گے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری لائیو آن آفیشل فیس بک پیج بروز منگل رات دس بجے اب تو آپ منع نہیں کر سکتے اب تو آپ کا پرومو بھی چلی گیا میں کیوں منع کروں گا آپ نے اتنا منع کیا تھا مخصوص منع یہ بچارے ریمائنڈر دیتے ہیں لائیو فیس بک لائیو فیس بک لائیو اور ان کی محبت ہے اور ان کے اپنے شعبے سے سنسیریٹی ہے سے نہیں ویسے بھی لیکن وقت وہ لوگ ہیں اب فیس بک پر اور مطلب سوشل ورکنگ پر جو جن کو ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے بالکل اللہ مجھے ان کے بھی دے اور آپ کی بکار پر لبے کہنے کی سادت اتنا فرمائے آپ کون سا پرسنل کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں داود اسلامی کے مدنی کام کے لیے ہی آپ اچھا یہ طے کر آئے تھے کل میری بات ہوئی نا بغداد بھائی سے تو میں نے بولا کیا کرنا بغداد بھائی کل آپ کس کے ساتھ ہوں گے کرے میں سوشل میڈیا کے ساتھ ہوں اپنے شعبے سے سنسیئر ہونا ہی اس شعبے کو کامیاب کرے گا ہر ایک کو اپنے مدنی کام سے مخلص ہونا چاہیے سلسلہ آپ نے دیکھا لب اور آج کے سلسلے کے حوالے سے آپ کی کیا بالکل نہیں لی جی ایک یا دو ہی کوڑے لیے ہم نے چار میرا خراب تھوڑی سی کالے لے لیں اگر کوئی خاص کالے بےچارے یہ مجھے ایسا بات تھوڑا رے رہ کر احساس ہوتا ہے باتوں میں نہیں پتا چلتا لیکن یہ کالے کرتے ہیں بےچارے پھر انتظار کرتے ہوں گے کہ ہماری کال چلے گی چلے گی چلے گی اس طرح کی کوئی کالس ہو تو ایک سات ٹن کولے چلا دیں میں جواب نہیں دیتا ابھی فی کولے چلا دیں تھوڑی دیر کے بعد جواب دے دیں گے اب وہ لکھتے رہیے گا ضرورت کی چیز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سگ اتار محمد شاہ اتاری ہند امانی کا بینا بندی راجستان سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ رباعک اور موضوع بہت ہی پیارا ہے اور نگران شورا سے مدن کہ آج زین آزما اس کا فائنل دن ہے اور اگر آج بھی آج آپ تشپ لے آئیں اس سلسلے میں تو ماشاء اللہ چار چاند لگ جائیں گے آپ کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ حاجی محمد عمران صاحب اگرانی شورا یا اور, اور ہمارے لیگل اسلامی بھائی سلیمان بھائی اور جو بھی آپ کے ہیں آپ بچاری ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ اور آپ نے جو بچوں کے ہمارے جو ڈسٹرکٹ نہیں ہے چندے گئے ایسی حدیث فرمایا تھا کہ میں جو ہمارے سرما دی کہ ہمارے سبق ہے ہمارے لیے بھی فرق پڑا کسی نے نوٹس لیا نا ہماری وضاحت کا اگلی کال دن وسعت تو کر دیں بھیا نہیں کیا وضاحت ہے خام خواب میں, میں پسند ہے وضاحت کر کے وضاحت کروں گا آپ نے پھر اس کی وضاحت کر دیے بس ٹھیک ہے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے جی میں آیت ہے یہ آیت آیت نہیں ہے یہ بیان کر دینا چاہیے یہ مقبولہ ہے مقولہ کیا ہوتا متی بس یہ اب جس نے مانا جاننا ہے مدنی چند کے نمبر پر جو ہے آپ کال کر کے مانا اس کا چلو میں رکمہ نہیں دوں گا اور میں اس کی تصدیق بھی کروں گا بس اور یہ کال درست ہے جبکہ میں اس کا مسدا ہوں یا نہیں ہوں میں اس کو بیس نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن آپ مدنی چراہ کے نارمین کو اس کا معنی مانا بتا دیں معنی یہ ہے کہ جو حکمت والا دانا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام یہ حکمت سے اور دانائی سے خالی نہیں wow. حکمت والا دانا پتا ہمارے مزے کو دانا ہوتا ہے جس میں جو حکمت والا ہوتا ہے عقل بند ہاں یہ چیزیں یہ تو میری پریکٹس میں رہی ہے نہیں سمجھ میں آتا بعد ازان ہی سمجھ میں آتا وہ سمجھیں کہ ازان کے بعد باد ازاں یہ ہوا باد ازاں یہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ باد ازاں کیا ہوتا ہے نا گاٹ عام اردو کو سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی گاڑی اردو کہاں سے سمجھ میں آئے گی تو کیا حکمت جو دانا ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام یہ عقل مندی سے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ جی, کول ہے کسی جی. کا بیان ہے آیت نہیں ہے جی کال چلائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ گجرات محمد عمران اختاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ دانہ کی کابینہ سے عرض کر رہا ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پول جاری و ساری ہے اور اشار کے جو تعلق سے خلاصے ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی پیارے ہیں میں نگرانی شورا سے عرض کروں گا کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخار کے بعد بھی کوئی بیماریاں تھی اس کے کچھ نام بتائیں میری اور آپ سے یہ عرض ہے کہ کیا آپ کے باپا جان کے ساتھ بغداد شریف میں آپ کا جانا ہوا ہے باپا جان کے ساتھ میں اس کا بھی بتایا مجھے جزاک ملام بخار کے علاوہ اس دور میں تعاون کا مرض تھا نا وہ بڑا مشہور بھی تھا اور تعاون کے بارے میں روایتوں میں مضامین بھی آئے اور یہ ایک ایسا مرض تھا جسے واقع جان چلی جاتی تھی تو اور بھی امراض تو ہوا کرتے تھے اللہ کرم کرم فرمائے اور میں امیر اہل سنت کے ساتھ بغداد حاضر نہیں ہوا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد میں آپ کا سلسلہ حاضر ہوں بہت ہی پیارا ہے بدنی ملنے بھی بہت ہی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ کون چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں بہت اچھا سلسلہ ہے مدنی چینل کا بڑا مدنی مدنی مہکہ مہکا سلسلہ ہے تو یہ حال ہے کہ متقی پرہیزگار نظر آنے لوگ بھی کئی بیماریوں سے یعنی ظاہری اور باطنی سلسلوں سے نہیں بچتے تو مدنی پھول یہ بتائیے کہ ہم کیسے ان سے اوائڈ کریں کیسے بچیں ایسے بیماری سے بچنے کے لیے دنیاوی بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح ایک ستھرا اور ماحول ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح گناہوں کی بیماری سے بچنے کے لئے آشیکان رسول کا ماحول ہونا بہت ضروری ہے تو جس طرح اس بیماری سے بچنے کے لیے ان گندگیوں سے بچتے ہیں جہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو گناہوں سے بچنے کے لیے ان ماحول سے بچیں جہاں گناہوں کی بیماریاں پائی جاتی ہیں اللہ ہمیں عمل کیا جذبہ نصیب فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگان شدہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے بیماری نگران شرا کہ آپ نہیں بیمار ہوتے جب دیکھیں آپ ملی پر لائف سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں ہوتے آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں اور ہمیں بھی بتا دیجئے بیمار تو میں ہوئی صحتیا میں بیماری سے تو مجھے نجات ملی نہیں ہے اور وہ گناہوں کی بیماری ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کی بیماری سے نجات دے رہی جسمانی امراض تو جسمانی امراض بھی آتے رہتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس طرح کے نہیں آتے جس سے میں پڑ جاؤں کچھ نہ کچھ جسم میں تکالیف کا سلسلہ رہتا ہے لیکن اب ہر تکلیف آپ کو بٹھا دے یہ ضروری بھی نہیں ہوتا اب دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے ظاہری بیماریاں بی بی اور باطنی بیماریاں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے اور اپنے دین کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی ہمت اور طاقت عطا فرمائے یہ دعا کرتے رہیے گا آمین آمین آمین اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نگانے شورا کو بھی صحت عطا فرمائے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر سلسلہ ہوگا نگران شراب بھی ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ دیگر مدنی پھول بھی بیان ہوتے رہیں گے اللہ بیماروں کو صحت سرانتی یافیت تندرستی عطا فرمائے آج کے سلسلے کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک کیا ہے آپ Uh, کیا uh, آپ کی آراہ ہے بالکل آگاہ کیجیے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے مدنی چینل پر جو ایس ایم ایس کا نمبر ہے اس کے ذریعے سے کالز کے ذریعے سے آپ اپنی آراہ کا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر کے بھی آپ اپنی آراہ کا اپنی سجیشنس کا اپنے مدنی مشوروں کا اظہار کر سکتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے سلور الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علام علام اللہ